الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحاب ومن اتبع هذه وسنى سنته الى يوم الدين اما کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ حدیث کی مجلسیں الحمدللہ جس سے شروعات کی گئی تھی اس دورے کی الحمدللہ تب سے ہر جمعہ کو بلا ناوا نشستیں اور یہ مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اس سے پہلے باب ال پڑھا گیا اس کے بعد باب وصلہ اور آج انشاءاللہ شاء اللہ باب البصلہ کے اندر دو حدیثیں باقی ہیں یہ دونوں حدیثیں انشاءاللہ امید ہے کہ آج شیخ محترم سے ہم پڑھیں گے اور دونوں حدیثوں کے فوائد بھی شیخ سے ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے اس کے بعد ان اللہ باب الظہد الورا زہد اور برا نیکی اور پرہیزگاری کا باپ یہ بھی بہت اہم ہے سب کے لیے دعات کے لیے طلبا کے لیے متعین کے لیے سب کے لیے تو ان اللہ اس کے بعد اس باپ کی شروعات کی جائے گی شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں کچھ اور نہ زیادہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے لفظ کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اور آپ کو اپنے علم سے مصفی فرمائیں جزا اللہ خیر جزا وبار کافی حیات ہی جهوده في اليه على وفق الله الله الله السلام الحمد اعمالنا مَيِّهَ دَلَّهُ وَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ, بدعة ضلالة وكل ضلالة في اللہ تبار کا تعالا خود سبیل حکمت الحسن و ہی احسن قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفیظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائی اور قابل احترام اور بہنوں اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اللہ کی توفیق سے کئی احادیث کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور ان احادیث کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث میں زندگی کے کتنے سارے اصول چھپے ہوتے ہیں کبھی وہ حدیث عقیدے سے متعلق ہوتی ہے کبھی انسان کی عبادات سے کبھی شریع احکام جو دنیوی معاملات سے متعلق ہوتے ہیں تجارت ہے یا اسی طرح سے تعلقات ہیں نکاح ہیں حقوق ہیں کبھی وہ انسان کے ذاتی اخلاق سے متعلق ہوتی ہیں صبر ہے یقین ہے اسی طرح سے توقل ہے اس طرح کی اوساف انسان میں کون سے ہونے چاہیے کون سے نہیں ہونے چاہیے اور کبھی وہ احادیث انسان کی معاشرتی زندگی اور آداب سے متعلق ہوتے ہیں کھانا پینا سونا جد... یہ سارے کیا اس کے علاوہ بھی اس میں اخبار ہوتے ہیں پچھلی قوموں کے واقعات ہوتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو آپ کی باتوں کو آپ کے اقوال و افعال کو سننا سیکھنا یاد رکھنا اور مزید یہ کہ اس سے دوسروں تک پہنچانا ایک سعادت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کے ہم کو مزید توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر اس کام کو کرنے کی توفیق بخش ہے آج اسی باب کی ایک حدیث ہے جس کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں وَانْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِفَ عِلِهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے روایت سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مند اللہ علیہ فلاح و مطلو اجریفہ علی اخرجا مسلم کہ جو مند اللہ علیہ خیر جو کسی خیر کی طرف کسی اور کی رہنمائی کرے فلاح و اجری فاعلی ہی تو اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کے لیے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث میں دین کے احکام میں سے ایک بہت ہی اہم ترین حکم کے بارے میں رہنمائی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے اس حدیث میں ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جس بھلائی کو وہ خود جانتا ہے دوسروں کو بھی اس بھلائی کی طرف رہنمائی کرے رہبری کرے فرق کے ساتھ کی کتابوں میں آئی ہے مثال کے طور پر صحیح سنن کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے اس پر عمل کرنے والا یعنی یہاں پر ایسا بتایا گیا کہ وہ عامل کی طرح ہے ویسے ہی جیسے اس نے عمل کیا پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا اس کے لیے اجر کا ذکر ہے کہ اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسا عمل کرنے والے کے لیے ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے لوگوں کی صحیح چیزوں کی طرف خیر کی طرف بھلائی کی طرف رہنمائی کر کے ویسا ہی ثواب حاصل کر سکتا ہے اس سے انسان کے ثواب کے دروازے کتنے سارے کھل جاتے ہیں آپ غور کریں ایک انسان اپنے بستر پر ہے اور وہ نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے نہ وہ حج کر سکتا ہے نہ مسجدوں میں نماز کے لیے جا سکتا ہے نہ وہ باہر کوئی اور لوگوں کی مدد کے اعتبار سے کوئی کام کر سکتا ہے کوئی رف... کوئی رفاحی کام بھی نہیں کر سکتا لیکن ایسا انسان اگر اپنے قول کے ذریعے سے بلکہ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے بھی اگر لوگوں کو صحیح باتیں بتاتا ہے اور وہ خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے کوئی انسان عقید اپنا عقیدہ صحیح کر لیتا ہے کوئی انسان عبادات پر آ جاتا ہے اللہ کی عبادت ادا کرنے والا بن جاتا ہے یا اسی طرح سے کوئی انسان دوسروں کی مدد کرنے والا بنتا, ہے. کوئی برائیوں کو چھوڑنے والا بنتا ہے تو ایسے انسان کے بستر پر پڑے رہنے کے باوجود وہ سارا عجر ثواب سمیٹ سکتا ہے کہ سو بھوکوں کو اگر ایک آدمی کھانا کھلا رہا ہے اس کے بولنے کی وجہ سے اس کے بتانے کی یا اس کے ایک میسج کی وجہ سے تو اس سو لوگوں کو اپنے محنت سے کمی میں پڑا ہوا ہے کوئی حرکت نہیں کر سکتا اس کے پاس اپنی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں لیکن یہ آدمی اپنے بستر پر پڑے پڑے وہ سارا ثواب سمیٹ سکتا ہے جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ باہر لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اس کے بتانے کی وجہ سے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے کوئی عمرہ کر رہا ہے کوئی غربا اور فقرا کو کھلا رہا ہے کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی آدمی لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے اس کی ترغیب کی وجہ سے اس کے بتانے کی وجہ سے اس کی رہنمائی کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ یہ نیکیاں کرتے ہیں تو یہ اپنے بستر پر پڑے پڑے وہ ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العالمی نے نیکی کے کتنے دروازے کھول دی ہیں کہ رہنمائی کرنا بھی عمل کرنے کی طرح ہے. اس اعتبار سے دعوت کی تبلیغ کی تعلیم کی ارشاد کی تذکیر کی اورواز و نصیحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس کو تفصیل سے سمجھنا میں مناسب سمجھتا ہوں اس میں کئی مباعث ضمن بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آج ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں گے اور اگر ممکن رات تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یا آنے والے درس میں ہم جب بھی درس اللہ اگلی دیس حدیث میں عصیٰ عبداللہ الفوزان حادیث عظیم من جوامع القلب من حد اللہ میں 10 صفحہ نمبر ایک پر کہتے ہیں کہ حادیث عظیم یہ بہت عظیم شان حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظیث عظیم ہوتی ہیں لیکن جیسے اللہ کے کلام میں تفاضل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ایک سے بڑھ کر ایک بات ہوتی ہے لہٰذا یہ ان احادیث میں سے ہے جن کو علماء نے جوام الکلیم میں شمار کیا ہے جوام الکلیم کس کو کہتے ہیں ایسی بات جس میں جملہ چھوٹا ہو لیکن وہ دین کے کئی معاملات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو وہ کئی باتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو کئی احکام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے مند اللہ خیر جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے فلاح و متو اجرف ہی اس کے لیے عمل کرنے والے کی طرح ثواب ہے اب یہاں پر خیر کے بارے میں آپ دیکھیے خیر میں بتایا نہیں گیا کہ کون کون سی خیر آپ کتنی ساری خیر کی باتیں اس کے زمانے میں رکھ سکتے ہیں چاہے وہ یعنی چاہے وہ عبادات ہو چاہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو یا ایک انسان کی ذاتی خیر ہو صفات ہو تفکر تدبر جو بھی وہ کر رہا ہے علم حاصل کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے کوئی بھی چیز جو دین میں خیر ہے اگر کوئی آدمی اس خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو ایسا انسان اس عمل کرنے والے کے سارے مجاہدے کے بعد بھی جو سواب اس کو مل رہا ہے بغیر مجاہدے کے سواب حاصل کر سکتا ہے تو دین کے کتنے سارے شعبے ہیں کتنے سارے اعمال ہیں ایک آدمی کسی کی بھی رہنمائی کر کے وہ سارا ثواب لے سکتا ہے تو اس حدیث میں یعنی یہ جواب القلید میں سے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ لیا ہے شیخ عبداللہ الفوزان اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دینی او یعنی یہ بات بھی اہم ہے کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتے ہیں تو خیر دینی بھی ہو سکتی ہے اور دنی بھی ہو سکتی ہے یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو رہنمائی کر دے عبادت کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے یا وہ اس کی رہنمائی کر دے کسی کے ساتھ کسی کو کھلانے پلانے یا کسی اور اعتبار سے یا مثال کے طور پر کسی کو رہنمائی کر دی بھائی مسلمانوں کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو تم ڈاکٹر بن جاؤ یا تمہارا انجینئر کی ضرورت ہے اسلامی حکومت میں کم ہو رہے ہے انجینئر تو تم انجینئر بن جاؤ یا تم فلاں بن جاؤ بن جاؤ کہ اسلام کو اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو ضرورت ہے لیکن اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا سائنسداں بننے کے بعد اس نے دین کی خدمت کی اور وہ سارے اپنے علم کو دنیاوی علم کو دین کے لیے لگایا اسلام اور مسلمانوں کے لیے لگایا اب اس نے چونکہ اس کی رہنمائی کی تھی جو بھی خدمت وہ دینی اس علم کی بنیاد پر کر رہا ہے کرتا رہے گا ماں تک وہ سارا ثواب اس کو ملے گا کیوں اس لیے کہ اس نے اس کی رہنمائی کی وہ ڈاکٹر جتنے مریضوں کے لیے بتا دیا بھائی ڈاکٹر بنو مسلمانوں کو ضرورت ہے اور خدمت کرو اپنا جو تم کو لینا ہے فیس وہ بھی لو کچھ لوگوں کو ایسے بھی بغیر فی کے بھی ان کا علاج کرو غریبوں کا علاج کرو اب اس آدمی کے دل میں بیٹھ گئی اس بچے کے نوجوان کے دل میں بات بیٹھ گئی اب وہ ڈاکٹر بنا اور بننے کے بعد میں اس نے ایسا ہی کیا اس نے اپنا ہاسپٹل یا کلینک کھولا اس کے بعد میں غریبوں کے بھی وہ کام آنے لگا کس نے ڈاکٹر بننے میں رہنمائی کی کس نے یہ آئیڈیا اس کو دیا اس آدمی نے اس خیر کی طرف اس کی رہنمائی کی اب اس کے بعد میں جو بھی وہ کام کرے گا ایک بار نہیں کیونکہ اصل اصول اس کا دیا ہوا ہے آئیڈیا اس کا دیا ہوا ہے جب تک وہ اس بنیاد پر کام کرتا رہے گا تب تک اس کو سواب ملتا رہے گا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو بول انسان کے کتنے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں کسی ایک انسان کی رہنمائی بھی کتنا بڑا سا اور اگر ایک آدمی کئیوں کی رہنمائی کرے ایک انسان کے پاس سال میں تین سو ساٹھ دن اس کے پاس ہیں ہر دن وہ کسی نہ کسی کی رہنمائی کرے گھر میں باہر مسجد میں بازار میں اگر کسی نہ کسی کی رہنمائی کر دے اور اس کی بات سے کسی کی زندگی پر اچھا اثر پڑتا ہو اور وہ کسی بھلے کام کے کا بغیر کچھ کی ہے. وہ بہت سارے کام خود نہیں کر سکتا ہے لیکن اس, کی اپنی, اس کا اپنا ایک دائرہ ہے اس کی اپنی ایک حد ہے لیکن وہ لوگوں کی رہنمائی کر کے یہ سارا ثواب سمیٹ سکتا ہے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب البری وسی میں ذکر کیا ہے گویا کہ یہ حدیث بتاتی کہ انسان دوسروں کے ساتھ جو بھلائی کر سکتا ہے لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کر سکتا ہے اس میں کھانا پینا اکرام اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ بھی خود ایک بھلائی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ ہے جو ایک انسان دوسرے کو دے جو اس کو صحیح گائیڈنس دینا کھانا پینا دینا نعمت ہے لیکن وہ ایک وقت کی چیز ہے کھا لیا بس اس کے ہضم ہو گیا اور فارغ ہو گیا لیکن ایک آدمی کسی انسان کو کوئی اچھا علم دے اس کو صحیح اصول زندگی کے دے صحیح رہنمائی اس کو دے صحیح گائیڈنس صحیح مشورہ اس کو دے گمراہی سے بچا کے ہدایت کی طرف لے آئے یا ہدایت میں بہتر نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کرے اس سے بڑھ کر اس کے لیے تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی صحیح ہوگئی لہذا باب البری وسی میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا اس اعتبار سے بھی یہ بھی ایک احسان ہے کہ انسان دوسروں کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ دیکھیے کوئی نوجوان ہے مثال کے طور پر رشتے کی تلاش میں رشتہ نہیں مل رہا ہے کوئی نیک بچی ہے آپ نے بتایا کہ دیکھو فلانا گھر ہے فلانا گھرانا ہے وہ بچی اچھی ہے تم وہاں رشتہ دو اپنا رشتہ وہاں بھیجو تمہارا نکاح ہو سکتا ہے وہاں پر اب دونوں نے نکاح کیا دونوں کی زندگی بہتر بنی انہوں نے دونوں نے مل کے دین پر چل کر اپنی اولاد کے لیے بھی اچھے فیصلے کیے اب اس انسان نے ایک خیر کی طرف رہنمائی کی تو اب ذریعہ کون بنا یہ ہو سکتا ان کی اولاد میں ایک بڑا کوئی عالم بنے جو پوری امت کی خدمت کرے دینی اعتبار سے اپنے وقت کا بڑا وہ محدث بنے وہ مفسر بنے وہ کوئی فقیر بنے لیکن اس کا ذریعہ کون بنا یہ بنا کتنی بڑی بات ہے آپ سوچیں کہ کتنی ساری خیر کا ذریعہ ایک انسان بن سکتا ہے اگر وہ بس اپنی فکر یہ رکھے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کہ کتنی ساری باتیں ہم جانتے ہیں باہر تو بہت دور کی باتیں گھر میں نہیں بتاتے ہم لوگ خیر کی باتیں کتنی ساری ہم جانتے ہیں بعض اوقات ہم باہر بحث کرتے ہیں لوگوں سے اپنے نفس کی تسکین کے لیے لیکن گھر میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے گھر والوں کو نہیں سکھاتے گھر والوں کو نہیں بتاتے یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ صحیح یہ غلط ہے نہیں بتاتے ہم لوگ ان کو اپنے ہاتھ پر ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ خود سے ہی پڑھ کے سن کے دیکھ کے سیکھیں گے نہیں یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے اس کو سوچنا چاہیے اور مواقع کی تلاش پر رہنا چاہیے کہ کہاں وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی دے سکتا ہے تو یہاں پر کہتے دینی او دنیوی کہ اس میں خیر کا جو لفظ ہے بھلائی بھلائی دینی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور دنیا اعتبار سے بھی ہو سکتی جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر بننا یا اس طرح سے کوئی بھلائی کا کام کرے لوگوں کے لیے انسان تو یہ بھی ہو سکتا ہے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں ف ادا رعی تحتاجن و اکبر تب علی منالی اگر تو کسی انسان کو دیکھے جب تو کسی انسان کو دیکھے کہ وہ محتاج ہے پھر تو کسی ایسے انسان کو اس کی خبر دے جس کے پاس مال ہے تاکہ وہ مالدار انسان اس غریب کی مدد کرے کہتے ہیں فہاد ہی خیر کی طرف رہنمائی ہے اس امیر کو بتایا کہ حاجت مند ہے پھر اگر اس امیر نے اس مالدار نے اس غنی نے اس فقیر کی مدد اگر کی تو اس آدمی کو جو ثواب ملے گا مالدار کو تجھ کو بھی ملے گا تیرا تو کوئی پیسہ بھی نہیں گیا کچھ خرچ بھی نہیں کیا تو بس نے کیا فون لگایا اور ایک مالدار کو بتا دے کہ فلاں آدمی غریب آدمی ہے ضرورت مند ہے آپ اس کی مدد کیجئے اگر ممکن ہو تو اچھے انداز میں آپ نے رہنمائی کی اب اس آدمی کے دل میں آیا چلو ٹھیک ہے دیکھتے کر لیتے مدد ہے میرے پاس پیسہ زکات ہے یا جو بھی ہے اس غریب کی مدد کرتی ہے کھانے پینے کے اعتبار سے یا جو بھی ہے لاک ڈاؤن میں پریشان ہے بیچارہ اس کو جو بھی مدد کرنی تھی کی آپ کے ایک فون کی وجہ سے آپ کی ایک دو جملوں کی وجہ سے اس نے جو اس کے لیے مدد کی ہو سکتا ہے وہ آدمی کفر تک چلا جاتا اللہ کی ناشکری میں چلا جاتا حرام میں چلا جاتا لیکن اس آدمی کے اس کی مدد کرنے کی وجہ سے اس کو لگا دیکھو اچانک اللہ تعالیٰ نے غریبی مدد کی آج ہی دعا کیا تھا اللہ نے مدد کی آج ہی اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ دے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں اور دیکھیے غریبی طریقے سے اللہ نے میری مدد کی اللہ سے وہ جڑ گیا حرام سے بچا نہیں نہیں میں غلط وسو سے آ رہے ساری دینی خیر جو اس کے نتیجے میں وجود میں آئی کون ذریعہ بنا اس کا آپ بنے آپ کے دو جملوں کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملا وہ آپ کو ملا اور وہ آدمی دین پر جمع رہا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا کیونکہ آپ ذریعہ بنے اس کا کتنی بڑی چیز ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ بڑا ثواب ملتا ہے شیخ فرماتے ہیں ادارہ من عقی کا جہلن فی اوموری دینی خیت تو اپنے کسی بھائی کو دیکھے کہ وہ جہالت میں یعنی دین کے کسی معاملے میں وہ جاہل ہیں اس کو نہیں معلوم عقیدہ نماز یا کوئی اور مسئلہ فعلم تو القی براہ راست اس کو وہ خیر سکھائی کسی کو تیات نہیں آتا آپ نے سکھا دیا کسی کو توحید نہیں معلوم آپ نے سکھا دی کسی کو حقوق نہیں معلوم بیوی بچوں کے آپ نے بتا دیے والدین کے آپ نے سکھا دیے ولم تہو عموری فعلم تہ القیر و دینی, دینی اور تو انہیں اس کو دین کے معاملات سکھائے دینی امور سکھائے پس تیرے سکھانے کی وجہ سے وہ اس دین پر اللہ کے دین پر قائم رہا ان باتوں پر قائم رہا اور ٹھیک راستے پر چلنے لگا سارا لکا من الاجر ہی وہ جتنے بھی اعمال کرے گا جتنی بھی نیکی کرے گا اس سارا ثواب تجھ کو ملے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیر سکھانے والے کا کتنا بڑا اجرا ہے کتنا بڑا اجرا ہے تو یہ تصحیر الالمام میں شیخ سال فوزاد نے بات کی صفحہ نمبر دو سو انیس اس حدیث کا ایک سیاق ہے جس سے مزید اس کے معنی واضح ہوتے ہیں کہ یہ صرف دعوت دین سے متعلق نہیں ہے بلکہ دنیوی امور میں بھی اس کا یعنی دخل ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جاجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فق ابدیابی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اور اونٹ مرا یا کچھ اور وجہ سے سواری کے قابل نہیں رہا تو میرا اونٹ تو گیا کام سے اندیابی میں اونٹ سے محروم ہو گیا ہوں فہملنی تو آپ ہی مجھے کوئی سواری یعنی دیجیے جو بھی سواری میری تھی وہ اب نہیں رہی آپ مجھے کوئی میرے لیے سواری کا انتظام کیجیے جنگ میں جانے کے لیے یا جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام تھا اس کے کرنے کے لیے فاہ ملنی فقالی آپ نے کہا میرے پاس نہیں میرے پاس سواری نہیں ہے فقال رجلن یا رسول اللہ میں ایک شخص وہی موجود تھے کہا کہ اللہ کے رسول میں بتاتا ہوں کہ کون ان کو سواری دے سکتا ہے اور ان کو سواری دے سکتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جو کوئی کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کر دے جو خیر کی طرف رہنمائی کر دے بس اس کو اس عمل کرنے والے کی طرح سواب ہے آپ دیکھیے کیا تھا یہاں پر پس ایک آدمی کو دینی خدمت کے لیے جانے کے لیے سواری کی ضرورت تھی اللہ کے نبی صلیم کا میرے پاس تو نہیں ہے ان صحابی نے کہا دوسرے صاحب نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کون دے سکتا ہے سواری تو اب سواری والے کی طرف رہنمائی کر دی اس پر آپ نے کہا کہ دیکھو جو آدمی خیر کی طرف رہنمائی کرے اس کو عمل کرنے والے کی طرف ثواب ہے اب یہ آدمی جو دین کی خدمت کے لیے جائے گا چاہے وہ دعوت ہو چاہے وہ جنگ ہو یا جو بھی ہو وہ جس کام کے لیے جائے گا اس کے رہنمائی صحیح کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا ثواب جو اس کو اس کے لیے انتظام کر رہا ہے اس کو ملے گا اور مزید یہ کہ اس کے جانے کا ذریعہ بھی یہ بنا تو اس کا بھی سواب مل سکتا ہے اس کو تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی عظیم شان حدیث ہے امام مسلم نے کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 1893 ہزار آٹھ شیخ ابن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں فمن فوا دل حدیثی الحسو القیر اما بل قولی و اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے یعنی علمی فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ الحال قیری اما بال قولی و اما و اما بل یعنی ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آدمی زبان سے کسی کی رہنمائی کرے آدمی فعل سے بھی کر سکتا ہے عملی طور پر بھی کسی کے رہنمائی دے سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی آئے آپ سے پوچھا کوئی مسجد کہاں ہے آپ نے اشارے سے بتا دیا وہاں آئے آپ نے کچھ کہا نہیں لیکن آپ ایک گونگا آدمی بھی سواب حاصل کر سکتا نا ایک آدمی زبان اس کے پاس نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اس سے پوچھ رہا ہے مسجد کہاں ہے تو وہ اشارے سے بتا دیا اس نے اس آدمی کو بھی سواب مل سکتا جبکہ اس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے بلکہ وہی آدمی اگر قلم کے ذریعے سے دین کی باتیں لکھ کر لوگوں تک پہنچائیں موبائل فون پر ٹائپ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائے بول تو نہیں رہا ہے وہ اس کو تکلیف نہیں آتی ہے لیکن اس نے علما کی کوئی بات نقل کی قرآن کی کوئی بات کی حدیث کی کوئی بات نہیں اس نے ان باتوں کو جمع کر کے میسج بنا کے لوگوں کو ڈالا اب وہ مقرر تو نہیں ہے لیکن وہ آدمی پھر بھی ان باتوں کے لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے معتبر باتوں کے لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے ان کی ہدایت کا ذریعہ بن ہے تو ایسا آدمی ان کے اعمال میں ان کی ہدایت میں ان کے عجر میں شریک ہے جو کچھ وہ عمل کریں گے اس کا ثواب اس گا تو معلوم ہوا دلالت خیر کی طرف صرف قول سے نہیں ہوتی ہے بلکہ فیل سے بھی ہو سکتی ہے آدمی اپنے عمل سے بھی لوگوں کو رہنمائی دے سکتا ہے قول سے قلم سے, خطابت سے کتابت سے آدمی لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اسوا حسن بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے شیخ ابن عثیمین الرحم اللہ فرماتے ہیں وَمِن فوائد سبب للخیر. کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسباب کا حکم وہی ہوتا ہے یعنی ان الاسباب لها احکام المقاصد. اسباب پر مقاصد کا حکم لگتا ہے ایک فقہی قواعد میں سے ایک فائدہ ہے کہ اسباب پر وہی حکم لگتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے کیا مطلب اس کا اس کا مقصد ہے مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کا ذریعہ جو چیز بنتی ہے اس پر بھی اچھے ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے انہیں مقصود کیا ہے خیر تو خیر تک لے جانے والی چیز بھی خیر بن جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے گاڑی چلاتا ہے کتنا سواب ملتا ہے روزانہ اس کو کچھ بھی نہیں گاڑی چلانے کا کیا سواب ہے اسلام میں کچھ ہے گاڑی چلاؤ سواب ملے گا نہیں کوئی آدمی بائک پہ گھوم کے کیا سواب ملتا ہے اس کو لیکن ایک آدمی کسی بائک پر کسی انسان کو لے جا رہا ہے دعوت دین کے لیے یا اس کو لے جا رہا ہے مسجد تک تاکہ وہ وہاں پر عبادت کرے اب یہ جو بائک پر لے جانا ہے فین افسی یہ کیا تھا بائک چلانا کوئی سواب کی چیز نہیں ہے لیکن اب مقصد کیا تھا بائک پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو مسجد تک لے جائے تاکہ وہ دینی درس دیں یا مسجد تک لے جائے تاکہ وہ عبادت کرے اس اچھے مقصد کے لیے جب ایک کام کیا گیا جو کہ مباح تھا وہ کام بھی کیا ہو گیا اب وہ کام بھی اب خیر بن گیا تو مقاصد اگر خیر ہوں تو اس کے وسائل بھی خیر بن جاتے ہیں اسی طرح سے مقاصد اگر واجب ہوں کوئی چیز واجب ہے تو اس کا ذریعہ بھی واجب ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر یعنی آ, کسی انسان کے اوپر اگر یعنی حج فرض ہو گیا ہے تو پاسپورٹ بنانا بھی کیا ہو گیا اس کے لیے اب فرض اس لیے کہ پاسپورٹ کے بغیر وہ حج نہیں کر سکتا ہے تو پاسپورٹ بنانا کوئی آدمی پوچھے بتا یہ پاسپورٹ بنانا کیا ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا وہ بس جائز ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے نہ اس پر ثواب کا کوئی وعدہ ہے وہ ایک ضرورت ہے انسان کی لیکن کہا جائے کہ ٹھیک ہے مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے میرے لیے پاسپورٹ بنانا کیا ہے اب کہا, کہا کہ پاسپورٹ بنا تمہارے لیے فرض ہے کیوں اس لیے کہ پاسپورٹ جب تک نہیں ہوا تم حج ادا نہیں کر سکتے لہٰذا اس کا حاصل کرنا بھی تمہارے لیے کیا ہو گیا اب فرض ہو گیا کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی ممکن نہیں ہے ایک فریضے کا ذریعہ فریضہ ہو جاتا ہے تو یہ یہ, یہ مقصود ہے اس جملے سے کہتے کہ ان السباب احکام المقاصد کہ اسباب پر وہی حکم لگتا ہے جو مقصد کا ہوتا ہے سبب کہتے ہیں کہ یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا خیر کا سبب ہے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے فا فل انسان الخیر ہی پس جب ایک خیر پر عمل کرنے والا عمل کر لیتا ہے تو اس رہنمائی کرنے والے کو اس عمل کرنے والے کی طرح نیکی ملتی ہے ویسا حجر اس کو ملتا ہے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی اور فتح دل جلال والاکرام میں صفا نمبر دو سو ننانوے میں یہ بات کہی اس کی ذمن میں ہم دیکھتے ہیں اور ایک بڑا مسئلہ یہاں پر آگے بھی آئے گا ان اس کو بھی ہم غور کرتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ یہ دعوت وہ ارشاد سے متعلق ہے اس لیے کچھ ضمنی مباحث اس میں ہے اور غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا بھی ضروری ہے اس کے ذمن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو خیر کی طرف رہنمائی کریں انہیں عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت جو بہت حقیر مانی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں مانی جاتی ہے وہ کون ہے مؤذن معذن آپ دیکھیں مؤذن کا کیا حال ہوتا ہے سماج میں وہ بس مسجد صاف کرنے والا ہوتا ہے واقعی اس کی حیثیت وہ ہوتی ہے کتنا مکرم ہے اللہ کے نزدیک اور اس کا ثواب کتنا ہے خود اس کو بھی سوچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المعدین غفر الہو مدہ سوتی ہی وہ اجر ہو صلی و اجری منسل بات میں مدی ہی کا لفظ بھی آیا ہے اس باب میں کہ معزن اس کے لیے جہاں تک وہ آواز اونچی کر کے پہنچاتا ہے مدہ پھیلنے کے لیے آتا ہے تو معزن کی آواز جہاں تک دور تک جاتی ہے اور وہ ظاہر بات ہے دور تک جائے گی تو جب وہ ندائے لگائے گا زور اونچی آواز سے اذان دے گا تب جائے گی تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس وہاں تک اس کی اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اس کی آواز کے پہنچنے کے بقدر اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے زیادہ پہنچنے کی فرت کا حصہ اس کو ملے گا وہ اجر ہو مثل اجر منسلام ہوں اور اس کا اجر کتنا ہے اس کا اجر اتنا ہے جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھے ہیں اب غور کریں حرم کا سواب کتنا ہوگا حج میں خاص طور سے کتنے لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں حرم میں تو ایک آدمی اذان جب دے اس کا کتنا بڑا سواب ہے جامع مسجد ہے کوئی چھوٹی سی بھی مسجد ہے بھائی دس آدمی آتے اس کے اندر وہ ڈیلی پانچ وقت کی اذان دے رہا ہے اور دس آدمی آ رہے ہیں تو ڈیلی وہ پانچ دیکھیے دس آدمی کو پچاس نماز اور اپنی پانچ الگ پچپن نمازوں کا ثواب اس کو روزانہ ملتا ہے کتنا بڑا ثواب ہے اور آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو بڑھتا جائے گا تو معلومہ کہ اس حدیث میں اس حدیث کے ضمن میں موازن بھی آتا ہے یعنی دعوت کے ذمن میں لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کرنے میں ممباب اولا مؤزن آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا ہے وہ لوگوں کو فلاح کا بڑا سبب نماز فلاح کی طرف بلا رہا ہے اور اس سے بھی بڑا جو اس کی قبولیت کا سبب ہے شرط ہے اس کی توحید اور شہادت جس کو ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان دونوں چیزوں کی طرف ان کو بلا رہا ہے ان کی ان اس کی گواہی خود دے رہا لوگوں کے سامنے تو آپ سوچیں کہ معذن کا کتنا بڑا عجرا ہے تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام التبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے المعجم القبیر میں اور شیخ الابانی نے الجام صغیر میں چھ ہزار چھ سو تیرالیس پر اس کو صحیح کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معذن بھی ان لوگوں میں ہیں جو اذان دے تو جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان سب کا ثواب امام صاحب کا بھی ملتا ہے اس کو کیونکہ اس کی اذان پر امام آتا ہے تو سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس کے بلانے پر جب آتے ہیں تو ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے وہ اجر متل اجری منسلّ جو کوئی بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یعنی جماعت میں شریک ہوتا ہے ان سب کا ثواب معاذر کو ملتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سلف نے قرآن کریم کی آیت جس میں تعمیم ہے اس کے ذمن میں معذر کو بھی ذکر کیا ہے کیا آیت ہے وہ اب ہم دعوت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے کیونکہ یہ حدیث دعوت کے بھی اہل علم نے ذکر کی ہے بلکہ واقعی وہ دعوت ہی کے تعلق سے ہیں ارشاد اور رہنمائی کے تعلق سے ہیں اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين سورہ فصلت آیت نمبر 33 اللہ نے کہا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے و من احسن قولا قال میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے ممن دعا الى الله جو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف دعوت دے وہ عام صالحہ اور خود بھی نیک عمل کرے وقال اننی من قالیس اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اس حادث میں کئی باتیں ہیں. یہاں کہا گیا کہ احسن قول بات میں بہتر اس سے اور کون ہو سکتا ہے معلومہ کے دعوت میں معظم حصہ قول سے ہوتا ہے لوگوں کو قول کے ذریعے سے بلانا یہ دعوت ہے اور کس کی طرف بلانا سب سے عظیم الشان دعوت کون سی ہے مندا اللّہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اللہ کی طرف دعوت دے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کی طرف دعوت دے مم مندا اللہ کہ وہ توحید کی طرف اور توحید کے مکملات کی طرف لوگوں کو دعوت دے وہ صالحہ اور خود بھی نیک عمل کرے یعنی اس کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق ہو یعنی کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور خود نہ کرے اس کی زندگی میں نیک اعمال بھی ہوں دعوت کے ساتھ وہ قال من المسلمین اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس میں دونوں پہلو ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنے کو کوئی خاص نہ مانتا ہو سپیریئر نہ مانتا ہو من جو ہے تبعیض کے لیے آتا ہے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں تو یہ اس اعتبار سے کہ میں کوئی اسپیشل پرسنالٹی نہیں ہوں میں کچھ یونیک نہیں ہوں جیسے دوسرے مسلمان ہیں میں بھی ایک مسلمان ہوں. مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تو اس میں توازوں کا پہلو ہے مزید یہ کہ اس میں وقال اننی من المسلم وہ اپنے اپنے اسلام کو چھپائے نہیں وہ دعوت دے تو اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے رکھے میں مسلمان ہوں اس میں اپنے اسلام کا اظہار ہے کہ انسان کے دل میں اسلام کے تعلق سے یعنی احساس کمتری نہ ہو وہ لوگوں کے سامنے بتایا اسلام میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں تو لوگوں کے سامنے اپنے دین کو بیان کرنا چھپانا نہیں آگے بھی آئے گا انشاءاللہ جس میں شرک کی برات ہے شرک سے برات ہے قیس ابن نے ابھی ہاضم اساید کے ضمن میں کہتے ہیں ابن حازم کون ہیں ان کے بارے میں امام اللہ بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقن صحابین کہتے ہیں کہ ہیں فقا ہیں اور قریب تھا کہ صحابی ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلے اپنے والد کے ساتھ میں اور راستے ہی میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ملاقات نہیں کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا کہ کا دا کن صحابی صحابی ہوتے ہوتے رہ گئے تو بار یعنی سے یہ ہیں تو ان ان کا قول کیا ہے کہتے ہیں اللہ تعالی کا یہ فرمان و من احسن قولا ممن دعا الى الله قال المؤذن اس سے مراد کون ہے مؤذن اذان دینے والا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو یہ مؤذن ہے وعمل صالحا اور خود بھی نیک عمل کرے تو کیا مراد اس سے کہتے ہیں الصلاه ما بين الاذان والاقامه کہتے ہیں اس سے مراد ہے اذان سے لے کر اقامت تک کے درمیانی وقت میں نماز ادا کرنا سنن کا اہتمام کرنا یا جو بھی نوافل ہو سکتے ہیں وہ پڑھے آدمی سنت نماز پڑھے تو تتوا جس کو ہم کہتے ہیں امام ابن جریر رتوری نے اس کو اس آیت کے ذمن میں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد معازن ہے یہ معذن ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے کا مطلب لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف اور خود بھی عبادت کرتا ہے یہ نہیں کہ ازان دی اور گھر کو چلا گیا نہیں بلکہ اذان دینے کے بعد وہ خود بھی اس جماعت میں شریک ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معزن کو اللہ کا دائی قرار دیا میں کیوں بیان کر رہا ہوں آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے عاد ابن عذره رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہتے ہیں ان اعم ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینا صحابی ایک نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال یا رسول اللہ انی اسمع النداء کہ اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں فلعل لی لا اجد قائدا لیکن بات ہے کہ بہت ممکن ہے مجھے کوئی لانے والا نہ ملے مسجد تک کوئی مجھ کو لے کر آنے والا کوئی نہ رہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی فقال فاسم دا اللہ یعنی پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ممکن ہے کہ کوئی میرے پاس نہ ہو مجھے لانے والا تو میں کیا کروں کہا کہ فا سم تن جب تم ازان سنو نماز کی اذان سنو فا اللہ تو اللہ کے دعائی کی دعوت کو قبول کرو یعنی مسجد آؤ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے آ, المساجد مواد میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے انہوں نے کہا صلی مسجد اللہ کے رسول کوئی ہے نہیں جو مجھے مسجد تک لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ان کو لیکن جب وہ دروازے تک گئے جانے لگے پلٹے آپ نے کہا ہل کی صلاح آتی ہے نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے پھر نماز کے لیے آؤ مسجد آؤ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجب اللہ تو اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول کرو یعنی مسجد آؤ نماز کے لیے اس حدیث کو امام تبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور سی الجام صغیر میں حدیث نمبر 609 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے صحیح مسلم میں بھی حدیث الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے حدیث نمبر چھ میں پر, پر یہ حدیث موجود ہے ابن ابن کفی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معازن کے لیے خاص نہیں ہے یعنی یہ جو آیت ہے امن یہ معذن کے لیے خاص نہیں ہے یہ عام ہے کہتے ہیں ہی عام فی کل ہی محتم کہ یہ جو آئس ہے یہ عام ہے ہر شخص کو سمیٹ لیتی ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہو اور خود اپنی ذات میں بھی ذات اپنی ذات میں بھی وہ ہدایت پر ہو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی ہدایت پر چلتا ہو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ناسیبالک اور اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ سب سے اولا اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی تھے اور آپ خود بھی اس دعوت کے مطابق جیتے تھے تو اپنی دعوت پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ خود آپ تھے قول و عمل آپ کا بالکل ایک دوسرے کے موافق تھا آپ کا عمل اپنی قول اور اپنی دعوت کے مطابق تھا تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ معذن کے لیے خاص نہیں ہے اسی لیے جو تابعین یہاں پر معاذین کا ذکر کیا ہے بطور تمثیل ہے بطور تحدید نہیں ہے بطور تخصیص نہیں ہے مثال کے طور پر کہ وہ بھی آتا ہے اس سے مراد وہ بھی ہے یعنی کہ وہی ہے یہاں یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہے موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں نے جو خاص طور سے غیر مسلموں میں دعوت کا شوق رکھتے ہیں اور جو بھی اپنے آپ کو دائی کہلانے کا شوق رکھتے ہیں ایسے لوگوں نے اہل علم کی وہ خدمات جو مدارس میں ہیں یا مساجد میں ہیں دینی دروس میں مسلمانوں کی تعلیم کے اعتبار سے ہے انہوں نے ایک اعتبار سے کہنا شروع کیا کہ یہ سیکنڈری کام ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ دعوت ہے یہ جو کر رہے ہیں وہ اصلاح ہے یہ جو تفریق ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت دینا دعوت ہے اور مسلمانوں کو دین کی طرف خیر کی طرف توحید کی طرف سنت کی طرف یا دین کی طرف بلانا یہ دعوت نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ اصلاح ہے اس طرح کی جو اصطلاحی تفریق ہوئی ہے سلف میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دے مسلمانوں کے لیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ اصل کام یہ ہے اصل کام کیا ہے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا یہ جو مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا ان کو سدھارنا ان کو ان کی توحید کی اصلاح کرنا ان کی نمازوں کو سدھارنا ان کے اخلاق کو درست کرنا یہ بھی اچھا کام ہے لیکن یہ اتنا زبردست نہیں یہ دعوت میں نہیں آتا ہے یہ لوگوں نے کہا کہ یہ دعوت میں نہیں آتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں اس کام کے لیے ایک اعتبار سے حقارت پیدا ہوگی پھر وہ علما جو مدارس میں کام کر رہے ہیں وہ تو بچارے مسلمانوں کو ہی پڑھا رہے ہیں وہ جو مساجد میں خطابت اور یہ واضح تدریس کر رہے ہیں وہ بھی عام طور سے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ سارے لوگ کیا ہو گئے یہ سیکنڈ گریڈ کے لوگ ہو گئے اصل گریڈ کے لوگ کون ہو گئے وہ سارے جینٹل جو دعوی سینٹر بنا کر عالمی طور پر جو ہے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو ہاں بائبل میں یہ ہے گیتا میں یہ ہے فلاں جگہ یہ ہے یہ کرنے لگے قرآن و سنت کا علم رکھنے والا آج آج کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہمارے اندر یہ ایک مرغبیت پیدا ہوگی اس کی وجہ سے صرف یہ ایک سبب نہیں بہت سارے اسباب ہیں لیکن آج ایسا ہوگا کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر عالم صاحب آپ کے سامنے قرآن کی آد پڑھ کے سنائے آپ اتنے امپریس نہیں ہوں تو قرآن عالم ہے تو قرآن ہی تو پڑے گا لیکن اگر کوئی جینٹل آپ کے سامنے بائبل کی کوئی ورس پڑھ کے سنائے چیپٹر ون ٹوینٹی ورس نمبر تھرٹی ٹو کچھ بھی بتا دے یا کوئی آدمی گیتا کے شلوک آپ کو پڑھ کے سنا دے کسی کو برا لگے گا میری بات بری لگے گی بہت سارے لوگوں کو لیکن سنیے اس کو وہ گیتا کے شلوک پڑھ کے آپ کو سنا دے تعجب کریں گے لوگ تعجب کریں گے جو سویا ہوا تھا تقریر میں وہ بھی جاگ جائے گا موروی صاحب کی تقریر میں سویا ہوا آدمی اس کی تقریر میں جاگ جائے گا کیا زبردست آدمی ہے شلوک پڑھ کے سناتا ہے بائبل کے ایک ایک ورڈ ٹو کے سناتا ہے قرآن نہیں پڑھتا ہو قرآن نہیں آتا آپ کے دل میں اس کی عظمت زیادہ ہو گئی. اس کی عظمت کم ہو جو قرآن و سنت کا جانکار ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے لیکن وہ آدمی اس کی اہمیت آپ کی نگاہ میں زیادہ ہوگی کیوں یہ ذہن میں بیٹھا ہوا کہ اصل دعوت یہی ہے دیکھیے بلا شبہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ایک بہت بڑا کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دعوت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مسلمان اس کے مکلف ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ کرنے والے وہ کام کرنے والے بہت اچھے لوگ ہیں بہت بڑے ثواب کے مستحق ہیں ان کو کرنا چاہیے کام ہے. لیکن اس قیمت پر نہیں کہ آپ بقیہ دوسرے کاموں کو کمتر بتائیں نمبر دو پہ اس کو ڈال دیں آپ اور یہ کہیں کہ وہ دعوت نہیں ہے وہ دعوت نہیں تو سارے چند چل... لکیرداری ہمارا بینک اکاؤنٹ یہ اس کو دیجئے کہ اصل کام دعوت کا ہم کر رہے ہیں پھر مدارس کو رو رہے ہیں پھر بہت سارے ادارے دعوتی جو ہیں واقعی جو لوگوں کی خدمت کر رہے وہ رو رہے ہیں اس کے نتائج کتنے برے نکلتے ہیں پھر وہ لوگوں میں شہرت یافتہ ہو رہے ہیں جن کے پاس واقعی نہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی ایسی کتاب یا ایسے عنوان پر گفتگو کی اور لیکچر دیا جو غیر مسلموں والا ہے بس اتنے کا ہی وہ توتا ہے باقی اس کو نہیں آتا ہے لیکن اتنا ہی رٹ کے اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا لوگ کرتے رہ گئے اور پورے کے پورے اس کے پیچھے دوڑنے لگے بڑے بڑے علماء موجود ہیں لیکن ان کی کوئی وقات نہیں نہیں لیکن وہ آدمی اسٹیج پر آتی لوگ جو ہے ایک دم ان کی چہرے پر دیکھی جس سے بالکل تازگی آ جاتی جس سے بیمار ایک دم صحت مند ہو جائے ہمارے یہاں پر یہ مصیبت پیدا ہو گئی ہمارے یہاں مطلب معاشرے کے اندر اور اس کے بہت برے نتائج نکلے ہیں میں نے یہ جو عنوان جو اس میں, میں زمنان بہت ساری باتیں ہیں یہ ایک بات اس میں بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اور یہ کڑوی بات ہے کسی کو بری لگی بری لگے اگر کسی کو بری لگتی تو لگے لیکن کسی نہ کسی کو بتانا پڑے گا آج آپ دیکھیے کہ بعض علماء کی وہ, وہ عزت نہیں ہوتی ہے جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دین کا ڈھنگ کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے جو قرآن کو سلیقے سے پڑھنا نہیں جانتے جو احادیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں نہیں جانتے فقہی مسائل کے بارے میں ان کو پیچاب پکانے کے بھی بعض اوقات مسائل ڈھنگ کے معلوم نہیں ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو بعض غیر مسلموں کی کتابیں پڑھ کر اس کے کچھ چیزیں یاد کر کے سائنس کی کچھ باتیں معلوم کر کے اپنی عقل چلا کے لوگوں کو دن کی باتیں کرنے کے لیے اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری توانائی امت ان کے اوپر خرچ کرتی ہے سارے دل انہی کی طرف مانوس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں نقصان کیا ہوگا اس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں نقصان ہی ہوگا کہ ہم دین کے دین کے بنیادی مسائل کے لیے بھی ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے جو واقعی دین کا علم نہیں رکھتے ہیں اور یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے محبت ہو جاتی ہے اس پر تنقید پسند نہیں آتی اس کی غلطی کی طویلات انسان کرتا ہے نہیں کچھ تو بات ہوگی نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا تو اس کی طرف سے جو ہے وکیل بن جاتا ہے انسان علماء کی طرف سے نہیں بنے گا علما کی طرف سے کبھی وکیل نہیں بنے گا کیوں کہ نے کیا کیا ہے فلاں نے دیکھو کتنے لوگ مسلمان ہوئے یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ مسلمان ہو کہ علما ہی کے پاس آ کے بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں یہ نہیں سکھا رہا ہے ان کو اس نے تو کریم پڑھا دیا باقی دین کون سکھائے گا اس کو وہ ضروری کام نہیں ہے اسلام پر لانا اچھا کام ہے اسلام پر جمانا اچھا کام نہیں ہے سوچیے تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک توازن رہے ایک توازن رہے یہ بھی اہم ہے وہ بھی اہم ہے یہ جو تفریق ہے کہ دعوت تو یہ ہے یہ کام چھوٹا کام ہے کیا ہے مطلب مدارس میں مساجد میں درس و تدریس لوگوں کو یعنی دین سکھانا قرآن پڑھانا حدیث پڑھانا اور یہ ساری چیزیں شعر احکام سکھانا یہ چھوٹا کام ہے مین کام کیا ہے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا یہ غلط ہے یہ تفریق اور اس طرح سے اس طرح سے ترجیحات یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی اہم ہے اور یہ بھی اہم ہے جس کے پاس اس کام کی صلاحیت ہے وہ اس میدان میں جائیں جس کے پاس اس کام کی زیادہ صلاحیت ہے وہ اس میدان میں جائے اور آپس میں مربوط رہے آپس میں دونوں میں جوڑ رہے ایک دوسرے کا تعاون رہے وہ تاون تقوا پھر نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کم اور کم علم والا زیادہ علم کے تابے رہے کم علم زیادہ علم والے کے تابے رہے یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ میں بچی ہوئی گفتگو ہماری جو ہے یہ نماز کا وقت ہو گیا یہاں پر اس کے بعد کروں گا کچھ لوگوں کو میری بات جو ہے بہت سخت لگے گی میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور مجھ کو معذرت کرنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اور ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے بقیہ جو بات اور کچھ اور باتیں بھی اس تعلق سے ہیں نماز کے بعد ہم اگلی مجس میں کریں گے اکو الحادہ اللہ شیخ محترم کو فرمائے بڑی قیمتی بات کہی ہے اور نصیحت فرمائی ہے سارے لوگوں کو دیکھیے جو کلمہ گو ہیں جو مسلمان ہمارا کیپٹل ہے انسان پہلے اپنے کیپٹل کے کی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے دونوں کوششیں ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ہم کیپٹل ہی کےفاظ کر لے جائیں اور انہی کو صحیح دین اور توحید اور سنت اور اس طریقے ساری باتیں ہم ان کو سکھا لے جائیں سمجھا لے جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا یہ جی الحمدللہ تو اللہ جد خیر دے شیخ محترم کو شیخ ابی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں نماز پڑھتے ان شاء دوبارہ درس کا آغاز کیا جائے گا تب تک کے لیے اگر ہمارے بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم و وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ عرفات کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس دن ہم کیا کریں آ, بھائی کا سوال ہے کہ عرفات کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے دیکھیے عرفات کے دن کی روزے کی بڑی فضیلت ہے آ, حدیث کے اندر صحیح سیم سلم کروایت اللہ عنہ سے حدیث خرابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا ازر ہے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات سے میں جو امید ہے کہ دو سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گزشتہ اور آنے والا سال جو گزرے ہوئے سال میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے اور آنے والے سال میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے جن کا علم اللہ رب العمی کو ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے ارفا کے روزے کی اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ خود دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے اور یہ وعدے اور عہد کا دن ہے حدیث کے اندر آتا ہے مسد احمد کی روایت ہے اور امام علام رحمۃ اللہ علیہ حسن یا صحیح قرار دیا ہے اور صحیح جامعہ کے اندر بیان کیا ہے کہ کی اللہ رب العالمین نے وفت علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشتوں سے ساری قیامت تک آنے والے سب کی روحوں کو پیدا کیا اور چوٹی کی شکل سامنے رکھ دیا پھیلا دیا اور کہا کی بی ربکم کہ اللہ صبح کیا میں تم سب لوگوں کا رب نہیں ہوں یہ کب ہوا ہے یہ عرفہ کے دن ہوا جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے اور حسن یا صحیح روایت ہے. تو اس طریقے سے یہ خود بڑی اہمیت کا دن ہے جو عرفہ کا دن ہے دین اسلام کی تکمیل کا دن رکم دینکم علیکم اسی دن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا عجمہ کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے شام کا وقت تھا وہیں پر سوار تھے اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ساحت کریمہ کو نازل فرمایا تو یہ دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالی سے توحید کا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اس کے معبود ہونے کا اس رب اس وعدے کا دن ہے یہ جو عرفہ کا دن آتا ہے بہت اہمیت کا دن ہے اور عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہمن سے آزاد بھی کرتا ہے کثرت سے جیسا کہ صحیح مسلم کے روایت ارتعاشہ کہتی ہیں وضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہمن سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے اور خیر دعائے یوم عرفا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن ہوتی ہے اور حضو کے لا لا وحدہ لیلہ قدیر تو یہ ہے کہ عرفہ بڑی فضیلت اور اہمیت کا عامر دن ہے اور اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ حجاز کرام کے لیے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن جب آج کیا تو آپ نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ انہیں دن جگہ کی دستاری کو جو حج اکبر کا دن ہے اس دن بہت سارے کام کرنے ہیں اس لیے آپ اس دن روزہ سے نہیں تھے اور لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا شک ہوا کہ آپ شاید روزہ سے ہوں گے کیونکہ عرفہ کے دن کی روزے کی بڑی فضیلت ہے تو آپ کے پاس کسی نے پانی بھیجا کسی نے دودھ بھیجا تو آپ نے سب کے سامنے سے نوش فرما لیا یہ بتا, عملی طور پر عملہ دکھانے کے لیے تو کہ میں روزے سے نہیں ہوں تو بڑی اہمیت کا ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور اللہ اقبال نے سب کو اب نبی کی سنت پر خیال رکھا لیے. شیخ قربانی کے متعلق کچھ اہم نشکیتیں کرنے کے لیے بھائی بولنے. قربانی قربانی کے تعلق سے کیا نصیحت کریں بس یہ ہے کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ اس عظیم عمل کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین اخلاص عطا فرمائے قربانی اخلاص ساری باتوں کے لیے اخلاص شرط ہے قربانی بھی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے اس کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق قربانی کا کرنا عید کی نماز کے بعد اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی یا ایسے جانور کی قربانی کرتا ہے جو عائب ہونے کی جیسے جن جانور کو قربانی کرنے سے منع کیا گیا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور قربانی کے اندر جو ہے چار عیوب ہیں جو مؤثر ہوتے ہیں ایک تو لمڑا پن جس کا ایسا لمڑا جس کا لمڑا پن ظاہر ہو اور دوسرا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اور تیسرا جو بہت بیمار جس کا مرض بیماری ظاہر ہو اور چوتھا جو بہت زیادہ نحیف اور لاغر اور کمزور ہو جس کی لاغری یا کمزوری واضح اور ظاہر ہو تو یہ چار جو ہے ایوب ہیں اور جو ان کے برابر ہیں یا ان سے بڑے ویوب ہیں وہ سب اگر کسی جانور کے اندر یا ان میں سے کوئی ایک پایا جائے گا تو قربانی نہیں جائز ہوگی ہاں اگر اسے کمتر والے ایب ہیں تو اس کی قربانی جائز ہوگی جیسے آنکھ ترچھی ہے مان لیجیے اور آنکھ میں ڈھیا پن ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا لنگڑا پن بہت معمولی ہے زیادہ لنگڑا پن نہیں ہے وہ ریوڑ کو پکڑ لیتی ہے یا عید جا سکتی ہے وہ یعنی وہ بکری یا وہ جانور جا سکتا ہے یا قربان کا جہاں جانور تباہ کیا جاتا ہے تو اس کو وہ لنگڑا پن اگر ہے اتنا معمولی سا تو وہ جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ جانور کے اندر ایب ہی کسی قسم کا نہ ہو ایب اگر رہے لیکن معمولی ایب ہے تو جائز ہے ایسی کان اگر پورا کٹا ہوا ہے تو بھی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے ہاں اگر کان کچھ کم کٹا ہوا ہے آدھا یا اس سے کم آدھے سے کم اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی تو اس طریقے سے قربانی یہ سنت موقع ہے بہت سارے علماء کے نزدیک جمہور علماء کے نزدیک اور بہت سارے علماء اس مسافر کے لیے بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف قربانی وہی کرے جو گھر میں رہتا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے ایک بار تو آپ نے قربانی کی تو بہت سارے لوگ یہاں جو رہتے ہیں باہر وہ یہاں قربانی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے ملک میں کرا دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اللہ نے اگر آپ کو توفیق دیا ہے پہلے آپ یہاں کیجیے اس کے کی بعد اور توفیق ہے تو اپنے گاؤں میں کروائیے یہاں قربانی کے دن جو ہے قربانی نہیں کرتے ہیں قربانی کے دن سب سے عبدل عمل کیا ہے خون بہانا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر عمل اس دن کیا ہے قربانی کرنا اور خون بہانا اللہ رب العالمین کی راہ میں تو اللہ رب العالمین اس کو توفیق یہاں بھی کرے اپنے گاؤں میں بھی کرے ایسا یا غریبوں میں کرا دے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر سعودی عرب کے اندر یا باہر ملکوں میں کہ وہ جہاں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ ہیں فیملی کے ساتھ ہیں وہاں قربانی نہیں کرتے ہیں. وہ دوسرے ملکوں کے اندر بھیج دیتے ہیں غریبوں کے تک بھائی غریب پر قربانی تو ہی نہیں ہے قربانی تو آپ پر ہے تو آپ کیجئے اور غریبوں کو دیجئے اور پھر اگر اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کروا دیجئے دے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تعاون کر سکتے ہیں قربانی کے لیے لوگوں کو کہ بھئی میرے لیے میں دے رہا ہوں قربانی کا پیسہ جانور خرید کر کے آپ قربانی کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے پاس آ گئی آپ کے پیسہ دینے کی جیسے وہ قربانی کر لے لیکن پہلے آپ اپنے لیے یہاں کرے جہاں آپ رہتے ہیں آپ خود ہیں آپ کے بال بچے ہیں آپ کے گرد و پیش میں بھی کتنے ایسے غریب لوگ ہیں بےچارے جن کی معمولی معمولی تنخواہیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتے آپ کو دعوت دیجئے ان پر پوچھ تقسیم کیجیے ان کو کھلائیے الحمد یہاں بھی آپ کو آج ملے گا یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ یہاں نہیں کرتے ہیں اور اپنے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں غریبوں کے درمیان جو نئی نئی آبادیاں ہوتی ہیں یا جو اس طریقے سے کا نام ہے غریب اور مخلوق الحال لوگ ہوتے ہیں ان کی پاس بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کا تعاون کیجئے لیکن سال بھر آپ تعاون نہیں کریں گے پھر بھائی گوشت سے زیادہ ان کو ضرورت کھانے پینے کی ہے راشن کی ان کو ضرورت ہے برے سال آپ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں قربانی کا دن آتا ہے تو قربانی بھیج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ان کی خدمت کر دی ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اپنا پہلے خیال کریں جہاں رہتے وہاں بھی کیجیے اور ان کی راشن کی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے دو تین دن کا کھا لیں گے تو اس لیے جو ہے یہ اس پر بھی دھیان دینا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو توفیق دے شیخ سے پہلے بھی سوال کیے تھے دوبارہ سوال کر رہی ہیں کہ ان کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے وہ کئی کئی دن اور کئی کئی مہینے جماعت کے جماعت کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ اور واضح نہیں ہے کیا میں ان سے عقید منس کے بارے میں سوال کر سکتی ہوں نکاح سے پہلے جی جی کیا سوال ہے ان کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے جو کئی کئی دن کئی کئی مہینے غائب ہوتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ اور منحص کے بارے میں انہیں علم نہیں کیا وہ نکاح سے پہلے ان سے سوال کر سکتے ہیں ان کے عقیدہ اور منحص کے تعلق سے بھائی واضح کیوں نواز ہو گیا وہ جماعت میں جاتے ہیں کئی کئی مہینے غائب رہتے چلا لگانے جاتے ہیں تو واضح ہو گیا یہ تو ایک دم واضح ہے یہ کہ یہ کس جماعت کا مناج ہے کون لوگ اس مناج پر قائم ہے چلے کون کرتے ہیں دعوت کے لیے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دعوت دینے کون جاتے ہیں یہ تو ایک دم واضح مناج ہے ان کا جن کا یہ مناج ہے جی ہاں تو جہاں تک نکاح کی بات ہے تو نکاح تو جائز ان کی ساتھ میں مسا نہیں ہے نکاح تو بالکل جائز ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے بعد میں بڑے سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت ساری آ جاتی ہیں اس لیے ایسے رشتے کو ترجیح دینی چاہیے وہ رشتہ سلفی العقیدہ اور توحید و سنت والا رشتہ ہو جی تاکہ خود وہ توحید و سنت پر قائم رہے اور ان کے گھر والے بھی اس پر قائم رہیں ورنہ بات میں کتنے سارے اختلافات ہوتے ہیں خاص طور سے اگر عورت ہے تو اس کی بات نہیں سنی جاتی ہے اور لڑکے ہی کی بات مانی جاتی ہے اب وہ لڑکی جان چاہتے ہوئے بھی نہیں عمل کر سکتی ہے جی ہاں تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے لیکن جہاں تک نکاح کی بات ہے تو جو بھی مسلمان اس کے ساتھ مسلا جائے اللہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور یہ ہی پر بات ختم کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر شیخ اس سے قبل کہ شیخ آپ شروع کریں کافی ساتھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ شیخ مختار جب بات کرتے ہیں تو آواز واضح ہے لیکن آپ کی آواز تھوڑا سا کم آتی ہے تو اگر آپ کے پاس شمائی کے وغیر کوئی انتظام صحیح ہو جائے تو اللہ کو خیر دیں الحمدللہ رب العالمین و والسلام على سید الانبیاء المبیا نبینا محمد وعلى محمد وصحبی اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دعوت کا لفظ صرف غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذم کے لیے دائی کا لفظ استعمال نہیں کرتے مؤذن مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے اور اذان ایک دعوت ہے اذان کے بارے میں حدیث میں صاف آیا ہے کہ جب مسلمان مدینہ گئے تو اس وقت میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کسی طریقے یا کسی راستے کی تلاش میں تھے کہ کیسے کریں اس کے بعد میں صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں اذان آئی اور پھر مسلمانوں کو اس پر جمع کر دیا گیا تو یہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان تھی اس ازان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس کامل دعوت کے رب تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کو کامل دعوت قرار دیا لیکن مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے والا ایک معذن اس کو آپ نے اللہ کا دائی قرار دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ کے ایک فریض نماز جو اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس کو بلانا دعوت ہے اور ایسا آدمی داعی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ علما جو قرآن و سنت جو کہ اصل ہے تمام فرائض کے لیے اور پھر بقیہ دین پورا ان تمام فرائض کی طرف بلکہ مستحبات کی طرف بھی بلاتے ہیں وہ کیسے اللہ کے دائی نہیں ہوں گے ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا کہ یہ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں جو فلا فلا غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں. نہیں بلکہ وہ بھی دعوت ہے اور یہ بھی دعوت ہے بلکہ اس میں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں جیسا کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ دعوت کے میدان میں اسی لیے آئے کہ یہ سب پر فرض ہے اور علماء اس کو نہیں کر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلتَكُم مِّنكُم تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے امہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جماعت جماعت سے مراد وہ نہیں جس آج جماعتیں بنی ہوئی ہے یہاں مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہونے چاہیے جو یدعون لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں وہ مورون اب المعروفی واونل منکر اور انہیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ اولا ایک احمد اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں آیت نمبر 104. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت کچھ لوگ ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہ یا کا فریضہ انجام دے اسے بات علماء نے اخذ کی ہے کہ اسایت سے معلوم ہوا کہ دعوت اور امر بالمعروف و نہ یا یہ فرض کفایہ ہے یہ فرض کفایہ ہے یہ ہر ہر شخص پر فرض نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے یہ نہیں کہا کہ تم سب ایسے ہو بلکہ کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں اور شریع احکام کے تعلق سے امر بالمعروف اور نہ کریں اور اس سے وہ مقصود حاصل ہو جائے تو بقیہ لوگوں سے وہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے ہاں بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر ہر انسان پر اپنی استطاعت کے بقدر یہ فرض ہوتا ہے جیسا کہ شیخ بند وغیرہ نے بھی بات کہی ہے تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے ایسی صورت میں فرض عین ہو جاتا ہے جہاں یہ فریضہ ادا کرنے میں یعنی اس کا مقصود حاصل نہ ہو سکے الالخیر کے تعلق سے ابن جریر اتبری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خیر کی طرف دعوت دے سے مراد کیا ہے کہتے ہیں یعنی الالاسلام وشرائع ہی اللہتی شرع اللہ لعبادی ہی خیر کی طرف بلائے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی طرف اور اسلام کے شرع احکام کی طرف بلائے جسے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے مشروع کیا ہے لوگوں کے لئے ان کو ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت اور امر بالمعروف اور نہ ہی منکر اس کے لیے امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہنا چاہیے جو اس مسلسل اس کام کو ادا کرتا ہے علماء نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہے اس لیے کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے کون جانے گا علم کے بغیر معلوم نہیں ہوگا کہ کس چیز کا حکم دینا کس چیز سے منع کرنا اس کے لیے علم چاہیے تو ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے اس سے مراد کون اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو جماعت بنا کے اس کام کے لیے وقف کرے مراد یہ ہے کہ اس سے اس میں اہل علم کا طبقہ ہو اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے خاص طور سے ہوں جو اسی کام کو مستقل ادا کرتے ہوں جس سے سارے مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری ان کی طرف سے ادا ہو جائے دعوت کے تعلق سے کئی الفاظ جو ہمارے سامنے آتے ہیں دعوت ہے یا اسی طرح سے امر بالمعروف ہے نہی ہی ان منکر ہے یا اسی طرح سے تبلیغ کا لفظ ہے یا اسی طرح سے تذکیر ہے یا تعلیم ہے یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں مقصود سب کا ایک ہے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے اس اعتبار سے تو سب ایک جیسے ہیں لیکن ان کی ادائیگی کے اعتبار سے یا ان کے نفاذ کے اعتبار سے معاملہ کچھ کچھ الگ ہے ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے بلکہ ان کے ادا کرنے والوں کے, کے اوصاف کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں جہاں تک کہ تبلیغ کا تعلق ہے تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ پیغام پہنچایا جائے اور اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسا پیغام تھا اس میں تبدیلی نہ ہو وہ دوسرے تک جیسا کہ ویسا پہنچا ہے اور اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ پہنچانے والا امانت دار ہو کردار کے اعتبار سے بھی اور یادداشت کے اعتبار سے بھی وہ بھولے نہیں بلکہ جوں کا تو پہنچا ہے تو تبلیغ یہ ہے کہ جو کا تو پیغام پہنچا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اللہ و تازہ رکھے خوش رکھے اس انسان کو جو اور اسے محفوظ کر لے اور جو کا تو دوسروں تک پہنچائے فاروب بحام الفقن علمن ہو افن ہو اس لیے کہ بہت سے یعنی کئی ایک فقہ کی بات کے حاملین فقہ کی بات کے لے جانے والے نقل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو انہیں ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں زیادہ فقیر ہوتے ہیں اور فکن لئی سبھی فقیر اور بہت سے فقہ کی بات کے حاملین نقل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خود فقی نہیں ہوتے ہیں اس حدیث کو امامت ترمیدی نے روایت کیا سیلجام صغیر حدیث نمبر چھ ہزار سات سو ترسٹھ اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ کے لیے انسان کا فقی ہونا شرط نہیں ہے اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی اس حدیث میں کیا کہا گیا بہت سارے مبلغ ایسے ہوتے ہیں جو فقی نہیں ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ آپ نے فرمایا غروب فقیر ہے اس میں شرط کیا ہے حفظ شرط ہے توق شرط نہیں ہے حفظ شرط ہے کہ ایک انسان بات جیسی سنی ویسے لے جا کر نقل کر دی چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو یا اس کی تفہیم ہو جو علماء نے سمجھائی ہو جوں کا تو سنا اور دوسروں تک نقل کر دیا اس کے لیے انسان کا عالم ہونا فقی ہونا اللہ ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ کیا ہے نقل کرنا جو کا تو ہاں ضرورت کہاں ہوتی ہے جب آدمی ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہے جب آدمی بحث کرنا شروع کرتا ہے تو شریحات کرنے لگتا ہے وہاں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہو وہاں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس گہرائی ہو ایسا نہ ہو کہ صحیح کو غلط بول دے غلط کو صحیح بول دے تو معلوم ہے کہ تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ انسان فقی ہو ہاں مستقل مبلغ بن کر لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس گہرا علم ہو اس لیے کہ اب وہ اس کے لیے خاص ہو چکا ہے لیکن عام انسان جو مسجد میں خود سنا گھر جا کر بیان کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں فقی نہیں ہوں نہیں میں عالم نہیں ہوں نہیں وہ بات کو نقل کر سکتا ہے اپنے دوستوں میں گھر والوں تک اور کسی اور تک بھی نقل کرنے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے اس طرح سے فقی ہونا یا عالم ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح سے امر بالمعروف اور المنکر کا معاملہ ہے اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن بعض حالات میں یہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے جہاں انسان کی اپنی سلطان ہوتی ہے اور وہ لوگ یہاں تک نہیں پہنچنے والے ہیں علماء اس کے گھر میں آ کے جھانک نہیں کیا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اپنی سلطان میں اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولا ابنا سبع سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تو عالم تو ہو نہیں عالم صاحب آئیں گے جب تو وہ حکم دیں گے نماز کا میں کون ہوتا ہوں میں کوئی عالم تھوڑی نہ ہوں بچوں کو اپنی نماز کے لیے بولنے والا نہیں بلکہ اس کی اپنی ٹیریٹری ہے اس کی اپنی حکومت ہے اس کا گھر اور وہ اپنی سلطنت میں جتنے لوگ اس کے ہیں بیوی بچے جو بھی لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے وہ ان کو حکم دے سکتا بلکہ اس پر واجب ہے کلکم رعین اور کلکم مسول ہی تم سے ہر ایک نگراں ہے سرپرست ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا خصوصاً ایسے احکام جو بالکل سب کے لیے معلوم ہیں اس کے لیے بہت گہرے علم کی ضرورت نہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے شراب حرام ہے یا اس طرح کے اور بہت سارے احکام رمضان کے روزے فرض ہیں تو ایسی چیزیں جو بالکل سب کے لیے معلوم ہیں ان کے لیے کسی گہرے علم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسی باتوں کا حکم انسان دوسروں کو دے سکتا ہے اور ایسی برائیوں سے انسان دوسروں کو منع کر سکتا ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا اسی طرح سے احمد اور, کی نبی روایت نبی روایت کی ہے اور سیل جامع حدیث اڑسٹ اور یہ حدیث حسن ہے اسی طرح سے ایک انسان جب دیکھے کسی برائی کو ہوتا ہوا تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو وہ اس کو روکے امر بال معروف اور نہ المنکر کا معاملہ اس اعتبار سے ہے اس میں اصل مقصود نفاذ ہوتا ہے نفاذ مقصود ہوتا ہے کرنے کا کام کیا جائے رکنے کے کام سے روکا جائے اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ زبان ہو اس کے لیے انسان طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے دعوت میں کیا ہوتا ہے انسان اس کو کال کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے کرتا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہ ہی نل میں کیا ہوتا ہے خصوصاً میں اس میں طاقت استعمال ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی انسان کے گھر میں اس کا بچہ کوئی غلط چیز لے کر آ گیا جو حرام ہے اب وہ کیا کرے گا اس کو مثلاً اولاد ہے سگریٹ مل گئے اب وہ کیا کرے گا صاحب کو بلائے گا سمجھانے نہیں. نہیں بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ لے اور اس کو ضائع کر دے کال کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفاذ ہو وہ برائی مٹے وہ برائی مٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکم جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے اس برائی کو مٹائے پھر اگر اس کی طاقت اس میں نہ ہو استطاعت اس میں نہ ہو کیپاسٹی اس کی نہ ہو تو پھر وہ زبان سے اس کو روکے زبان سے اس کو مٹائے فع المیستی اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کریں مٹانے کی کوشش کریں اس کی مخالفت کر کے وزا لکھا ضائف اور یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ ہے ایسا انسان کا صرف دل سے مخالفت کرنا کمزور ایمان ہے یا یہ مراتب جو دین کے ہیں کہ زیادہ ثواب اس میں تھا اور اس میں کم تر ثواب ملے گا اس کو کیونکہ یہ یعنی کم تر درجہ ہے امام مسلم و روایت کی حدیث نمبر انچاس اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ برائی دیکھ کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالم ہو تو روکے بلکہ یہ کہا مر کو من منکرن. تم میں سے جو بھی کسی برائی کو ہوتا دیکھے فلی ہو دے تو اسے کیا کرے ہاتھ سے روکے لیکن پھر یہ بتایا کہ یہ معاملہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے فعلم فبل اسال ہی اگر اس کی طاقت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی ٹریٹری میں نہیں ہے مثلا آپ اپنے پڑوسی کے گھر میں جا کر آپ اس کا ٹی وی نہیں توڑ سکتے ہیں اپنے گھر میں توڑ سکتے ہیں وہاں آپ کی استطاعت نہیں ہے عملاً آپ کی استطاعت ہے کہ آپ دروازہ توڑ کے جا کے توڑ سکتے ہیں یہ استطاعت یہاں مطلب نہیں ہے عملاً کیپیسٹی مطلب نہیں ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ کی کیپیسٹی وہ ہے کہ نہیں آپ کے دائرے میں وہ ہے کہ نہیں ہے آپ وہ کر سکتے کہ نہیں آپ آتھورائزڈ ہو کہ نہیں اس کے کرنے کے لیے اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی مطلب شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دے بازار میں کسی نے چوری کر لی آپ نے لا بھائی ایک بڑا چھڑا لاؤ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے اب میں شریعت کا نفاذ کر رہا ہوں چور رک جائے گا چور, نہیں آپ کر سکتے اس کو شریع احکام کا نفاذ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی سلطان میں نہیں وہ حاکم کرے گا قاضی اس کا فیصلہ کرے گا آپ نہیں کر سکتے اس کو آپ اپنے دائرے میں کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی برائی ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں وہ بھی جہاں تک شریعت نے آپ کو گنجائش رکھی ہے برائیوں کو روکنا تو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ دعوت سے تھوڑا ہٹ کے کہ دعوت میں لوگوں کو خیر کی طرح بلانا ہے حق کو واضح کرنا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے یہ شریعت کا نفاظ ہے یہاں پر حکومت بھی آ جاتی ہے یہاں پر آدمی کے گھر میں اس کی اپنی حکومت کے ذمن میں جو چیز اس کا مکلف وہ بھی آ جاتا ہے تو امر بال اور نہیں بن کر قدر الگ ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا تم ایک ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور امر بال اور نہ بن کر اس کو اللہ نے الگ سے ہے تو معلوم ہے کہ اس میں قدرے کچھ فرق دوسری باتوں سے ہے تبلیغ سے دعوت سے کچھ فرق ہے اگرچہ مطلوب سب کا ایک ہے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے اللہ کی زمین میں لوگ جی رہے ہیں وہ دین پر چلنے والے بنے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے دعوت کے لیے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس بصیرت ہو لیکن تبلیغ میں وہ ضروری نہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بات کو نقل کرنے کے لیے وہ ضروری نہیں نقل کرنے کے لیے یادداشت اچھی ہونا کافی ہے فقی ہونا ضروری نہیں لیکن دعوت حق کے لیے ایک انسان لوگوں کے درمیان کھڑا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور دین کے بارے میں وضاحتیں کریں ان کے شبہات کو دور کرے اس درجے میں کچھ کام کرنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کی بصیرت ہو قرآن و سنت کا گہرا علم ہو وہ نہ ایسا انسان ہدایت کی بجائے گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ اسلام کی غلط نمائندگی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ سبیلی ادبی آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اعلیٰ بصیرت بصیرت کی بنیاد پر بصیرت کے ساتھ بصیرت والے اصول اور قاعدے اور راستے پر قائم ہوتے ہوئے اعلیٰ بصیرت میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی ایسا کرتے ہیں کیا بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بغیر بصیرت کے ہم نہیں بلاتے ہم بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں حکمت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں گہرے علم کے ساتھ دعوت دیتے ہیں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اعلیٰ اور سبحان اللہ من میں مشرقین سے نہیں ہو یعنی شرک سے برات بھی ہو یعنی کہ اچھی اچھی باتیں کرو بھائی بری باتیں منا مت کرو نہیں آپ جہاں خیر لوگوں کو بتائیں وہیں آپ کو شر بھی بتانا پڑے گا یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بھائی معروف کی دعوت دو منکر کو مت چھیڑو نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو جہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے یہ نہیں کر سکتے آپ کے سارے دھرموں میں ایک ایسا ایسا ہے تو سب کا پیدا کرنے والا ایک سب کا مالک ہے تو سارے لوگ بولتے ہیں آپ کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں سب کا مالک ایک یہ سبھی ہی بولتے ہیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے سبحان اللہ شرقین آپ اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں آپ کو شرک کے بارے میں بھی برات کا اظہار کرنا پڑے گا تو دائیوں میں یہ بات آپ دیکھیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ موٹی موٹی دعوت اس کے اسکرپشن میں سے بائبل میں سے نکالا ویدا میں سے نکالا اس میں سے نکالا آپ وضاحت کے ساتھ دعوت دے ہی نہیں رہے اللہ کے بارے میں آپ توحید کے بارے میں اگر دعوت دے رہے تو ٹھیک ورنہ نہیں اور ہم کو دوسروں کے سکرپچرز کی ضرورت کیا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا کرتے تھے کہ اپنی بغل میں دبا کے بائبل لے کے جا رہے ہیں تورات کے نسخے لے کے جا رہے ہیں اور یہودوں کو اور نصارہ کو اس میں سے دعوت دے رہے ہیں؟ کرتے تھے ایسا کیوں نہیں تھی اس زمانے میں تورات اور انجیل آپ نے نہیں دی اس طرح سے دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نسخہ تھا گھر کے اندر تورات اور انجیل کرنا ہی کسی صحابی کے تھرو اسٹڈی کر رہے آپ تو امید تھے آپ نے نہیں کیا اس طرح سے نہ آپ کو ضرورت تھی اس چیز کی اللہ نے آپ کو قرآن دیا اللہ نے کیا فرمایا جہادن اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں سے جہاد کیجیے مشرقین اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ودک کی بال قرآر کی بال قرآنی واحد آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے ہر اس انسان کو جو اللہ کی وعید کا ڈر رکھتا ہو اپنے انجام کے بارے میں اندیشہ رکھتا ہو کے اللہ نے کیا فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو دعوت دو جہاد کرو جدل کرو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی بعض اوقات بعض دعات بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی بجائے دوسری چیزوں میں زیادہ مشکول ہوتے ہیں یہ غلط ہے صحابہ اسے نہیں کرتے تھے ایک مجبوری کے وقت میں اگر آپ کو حجت تمام کرنے ہو کسی پہ تم اسلام پہ اعتراض کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہاری کتاب میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاحوں پر اعتراض ہے ٹھیک ہے تمہاری بائبل میں دیکھو دیگر انبیاء جو تھے ان کے بھی اتنے نکاح تھے اس میں بھی لکھا ہوا ہے تمہاری فلاں کتاب میں یہ بھی وہ حجت تمام کرنے کے لیے وہ آپ کو کاؤنٹر آرگیومنٹ کے لیے ضرورت ہے اس کی یہ نہیں کہ آپ کہیں چلو آج ہم توحید پر بات کرتے ہیں دیکھو بائبل میں ایسا ہے دیکھو بیداز میں ایسا آپ وہاں سے شروع کریں گے یا آپ قرآن و سنت سے شروع کریں گے لہذا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو چلتا ہے وہ چلالوں کا مزاج انسان کا بنتا ہے آج دنیا میں قانون کیا ہے اس سے کام ہو رہا ہے ہمارا کام ہو رہا ہے کا مطلب صحیح ہے نہیں ہے جس چیز سے کام آج ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کل وہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جائے کسی چیز سے آج بظاہر فائدہ دکھائی دے کل نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ غلط تھی تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس منہج پر دعوت دے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ نے کیا فرمایا اللہ نے آپ کو اعلان کرنے کے لیے کہا اے نبی آپ کہیے میرا راستہ ہے میرا وضی فائدہ میں عمل ہے ادرو الا میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف انا الا اتبعنی بصیرت کی بنیاد پر میں دعوت دیتا ہوں میں اکیلا نہیں میری اتباع کرنے والے بھی. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک انسان اسی منہج پر دعوت نہ دے جس منہج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے بصیرت کیا ہے بصیرت سے مراد دلیل ہے گہری سوچ بوجھ ہے حکمت ہے اس سے مراد وہ حکمت کہاں سے ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ الکمت سکھاتے تھے صاحب رسول بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا مبوض کیا جو انہیں کیا کرتا ہے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وہ یوزکیم ان کا تزکیا کرتا ہے باطل افکار سے عقائد سے اخلاق سے پاک کرتا ہے وہی محمد کتاب اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ حکمت نہ کہ ہم اپنی حکمت چلائیں جو دنیا حکمت ہوتی ہے ایک کام کریں گے ایسا کریں گے ایسا نہیں کریں گے آپ کی حکمت نہیں حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں اللہ نے حکمت سکھانے کے لیے بھیجا نہیں ایسا کریں گے ہم بائبل کے سامنے پیش کریں گے اس کے سامنے ویدا پیش کریں گے اس کے سامنے یہ کریں گے گرو نانک کی بھی کتاب پیش کریں گے پارسیوں کی کتابیں پیش کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں کل کو آپ ناسٹروڈامس کی بھی بک پیش کریں گے دلیل کے لیے ان لوگوں کے لیے اور کچھ بھی اور کر سکتے آپ ایسے ایسے اس غلط اصول کی وجہ سے ہم نے کئی غیر معتبر کتابوں کو استنادی حیثیت دی ان کو آتنٹک بنا دیا بعض لوگوں نے ایسا بھی کہا اسی نے دعوت دی تو کہا آج مجھ کو معلوم پڑا کہ ہمارے اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہماری جو کتابیں ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے ان کو ہم, ہم آج معلوم پڑا کہ اسلام اور ہمارا دھرم ایک ہی ہے کیونکہ تمہاری دائی نے کیا بتایا کہ دونوں ایک ہیں قرآن کی اسلام کی باتیں سب ہماری بک میں سے نکال کے بتا دی آج اتنی خوشی ہوئی آج کیا ہوا معلوم پڑا ایک نئی بات معلوم پڑی کہ تم ہم الگ الگ نہیں ہے دیجیے اب وہ اپنی اس میں ہوا ہے بجائے باہر نکلنے کے اب اور جم کے بیٹھا ہوا ہے اب تو دونوں ایک ہی ہیں نا پھر آپ بتر نہیں تمہارا الگ ہے اب الگ ہے پہلے تو آپ وہی بتا رہے ہیں کہ سب ایک ہے وحدتِ عدیان، یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم سب ایک ہیں یہ اصول صحیح نہیں ہے آپ اسلام کی دعوت پیش کیجئے مانتا ہے مانے گا نہیں مانتا نہیں مانے گا آپ کو اللہ نے مکلف کیا ہے کہ پوری دنیا مانے آپ کے ماننے والے فالوور زیادہ ہوں آپ کی لسٹ میں زیادہ مسلمان آئیں آپ کو کس نے بتایا کرنے کے لیے بعض نبی اللہ کے ایسے بھی ہوں گے کہ ایک بھی آدمی ان کے ساتھ میں نہیں ہوگا کیوں فیل ہو گئے وہ دعوت میں نہیں دعوت کو انہوں نے ڈائلوٹ کیا اپنے لوگوں کی قبولیت کے لیے نہیں ادائی کے لیے ذلت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعوت کو لوگوں کی وجہ سے اس کے اندر گراوٹ پیدا کرے اس میں مداحنت کرے اس کے اندر ایڈیٹنگ کرے اپنی دعوت میں لوگوں کو سدھارنا ہے دین کے مطابق بنانا ہے یا دین کو سدھار کے لوگوں کے مطابق بنانا ہے فیصلہ کریں لوگوں کو دین کے مطابق بنانا مقصود ہے دائی کا یا دین کو لوگوں کے مطابق بنانا مقصود ہے لوگوں کے مطابق بنانے کے چکر میں انسان کئی اسلامی عقائد اور کئی اسلامی احکام کو لوگوں کے مطابق لوگ ایکسیپٹیبل ان کے لیے بنے اس لیے دین ہی کو بدل دیتا ہے کام تھا لوگوں کو بدلے یہ دین کو بدلنے والا بن گیا بہت ضروری دین کی بصیرت ہونا نہیں مانتے نہیں مانے یہی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بھائی یہ ہے آپ کو آلو چاہیے آلو کی دکان پہ جاؤ ہمارے پاس تو یہی ہے ہمارے پاس یہی پھل ہے آپ کو آلو ٹماٹر چاہیے آپ وہاں جاؤ ہمارے پاس وہ نہیں ہے اب آپ کے ہم وہ نہیں کر سکتے جو آپ چاہ رہے ہیں بہت سارے دائیں کیا کرتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنی دعوت میں تبدیلی لاتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ایسا آپ اس کے مکلب بھی نہیں آپ کو آپ کو جو اللہ کی طرف سے ملا آپ امین ہو ہمبیا نے کیا کہا وہ ان سے امین میں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت دار ہوں امانت اللہ کی میرے پاس ہے مجھ کو پہنچانا ہے یعنی کہ میں اس میں خیانت کر کے تم کو پہنچاؤں یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بعض دعات کرتے ہیں سائنس کے مطابق اسلام کو پیش کرو ان کے, ان کے سکرپچرز کے مطابق اسلام کو پیش کرو کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ اسلام میں ترمیمات اور تبدیلیاں کرو اسلام کی وہ توجیہات کرو جو اسلام کی نہیں آپ, نے, آپ کو کس نے حق دیا یہ آپ اسلام کو جوں کا تم بتاؤ یہ اسلام ہے ماننگے تو ماننگے نہیں ماننگے تو نہیں ماننگے کوئی نہیں ماننے کیا جاتا ہے آپ کا لیکن اگر آپ کے غلط بتانے کے بعد لوگ مانیں کروڑوں لوگ مانیں آپ نے کروڑوں لوگوں کو گمرا کے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا لوگوں کا فین فیوریٹ بننے کے لیے آپ نے اللہ سے دشمنی مول تحریف کے مرتکب ہوئے اگرچہ آپ نے مصحف میں تحریف نہیں کی لیکن مانوی تحریف تفصیل میں کر دی آپ نے آپ کتنے بڑے مجرم ہو گئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو معلوم یہ ہوا کہ دائیں کے لیے بصیرت ضروری ہے دعوت کے لیے بصیرت چاہیے تو ایک دعوت کا جو مرتبہ ہے اس میں یعنی بصیرت ہونا ضروری ہے لیکن تبلیغ میں آدمی جو کا تو پہنچا دیا چل جائے گا ہاں مبلغ بنتا ہے پھر گہرائی چاہیے اسی طرح سے امر بال معروف نہیں منکرمے اس کا اپنا دائرہ ہے اور اس کے لیے کے لیے بھی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہاں وہ اگر آفیشیلی بنتا ہے تو اس کے لیے بھی علم ضروری ہے گہرا علم ہاں گھر میں اگر کوئی آدمی برائی سے روک رہا ہے بس جو بہت ہی معروف چیزیں ہیں جب بہت ہی واضح باتیں ہیں وہ اپنے گھر میں بھی اس کا حکم دے سکتا ہے اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے اپنے دائرے میں اس کا نفاذ وہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادو سبیر رب کا بالحکم حسین ہے <احسن> آپ راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ, اچھے واز کے ساتھ اور ان سے, جہا, ان سے جدال کیجیے ان سے مباحثہ کیجیے ڈیبیٹ کیجیے ایسے طریقے سے جو بھلا ہو اچھا طریقہ ہو یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے دعوت کے لیے حکمت کا لفظ ذکر کیا ہے سب سے مقدم حکمت کو کیا معلومات دائیں کے پاس حکمت ہونا ضروری ہے ویو المحم الکتاب الحکم علما نے کہا کتاب اور حکمت کیا ہیں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ویو الکتاب الحکم ویو المحم القرآن وسنت <وَالسُنَّة> تابعین سے بھی اس طرح کی روایت آئی ہے تو اس کے پاس نبوی حکمت ہو کیونکہ سب سے اچھے دائی کون تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رہنمائی نہیں اس کے پاس تو فائدہ کیا کی کتابیں پڑھ کے تو دائی بن گیا قرآن و سنت قید پاس ہونا چاہیے بقیہ باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ اصل ہے ہاتھ یہاں ہونا چاہیے ہاتھ یہاں ہونا چاہیے تقریر ادھر ہاتھ اٹھنا چاہیے ادھر پوٹو, قرآن اٹھانا چاہیے کیا ہے یہ اں جا رہے ہیں ہم لوگ اس پر ہمارا سارا دھیان ہے تقوا پہ دھیان کہاں ہے ہمارا, دھان ہمارا سامنے سامنے امانتا بولتے, بولتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی سب سے سب سے بہترین جگہ کون سی اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ نہیں معلوم جب تک جبیر سے پوچھ نہیں لیتا بتا نہیں سکتا سلف کو دیکھیے بڑے بڑے علما کو دیکھیے یہ تقوا ہے جو نئی جانتا بولنے کی ہمت پیدا کرتا ہے یہ چیز کہاں سے آئے گی اصل اوساف یہ ہے یہ ہے قید رکھی اچھے کی اسی طرح سے جدال کے لیے قید رکھی اچھے کی حکمت کے لیے نہیں کہا کہ اچھی حکمت کے ساتھ بلاؤ ہوتی بری حکمت نہیں ہوتی ہے حکمت اچھی ہی ہوتی ہے خیر ہی ہوتی ہے ال جس کو چاہتا حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی تو یہ دعوت کے ضروری ہے دیکھیے اب آدمی دعوت دے واضح و نصیحت کرے جدال کرے اس کے لیے علم چاہیے اور اچھے برے کا فرق اس کے پاس ہے. ورنہ آدمی ایسے طریقے سے واضح کرے گا لوگ اللہ سے اللہ سے متنفر ہو جائیں اللہ سے ناراض ہو جائیں اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں مایوس ہو جائیں اللہ کے رحمت سے ایسا بھی واعض ہو سکتا ہے ایسے طریقے سے لوگوں سے ڈیبیٹ کیا کہ لوگ اسلام قبول کرنے کی بجائے اسلام کے دشمن ہو گئے ان کا انسلٹ کر دیا ہو سکتا ایسا. اچھے طریقے سے جدال اچھے طریقے سے اور اسلام کی دعوت دے کیسے حکمت کے ساتھ میں. حکمت کس کو کہتے ہیں چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا شعیب کہ دلائل کو اس ترتیب سے رکھے کہ ہر اگلی بات سے پہلے پچھلی بات اگلی بات اس کو واضح کرتی کہ سن کے لگے کہ واقعی بات واضح ہو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے ہر بات کو اس کے مقام پر کہیں یہ جو ہے, حکمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو آپ کے کلام میں ملے گا تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے تو پہلی بات ہم نے دیکھی مندر خیر انفلا ہو مثل و اجریف ہی جو لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی دے اسے عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ہے یہ دلالت قول سے بھی ہو سکتی ہے عمل سے بھی اس و حسنا سے بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمان کون ہیں جو کہتے ہیں کہ اہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں میں اور اپنی اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما ہمارے آنکھوں کو ان کو ان کے ذریعے ٹھنڈا کر ان کو نیک دیکھ کے ہمیں خوشی ہو. سکون ملے و جعلنا للمتقین إماماً اور ہمیں امام بنا متقین کے لیے امام بنا متقین کے لیے سے مراد کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ائمہا یقتدا بنا یعنی ہم کو ایسا لوگ کہ کو سبا کرے خیر نہیں صلاح کرے ہم کو اتنا نیک بنا کہ ہمارا وجود خود لوگوں کے لیے خاموش دعوت ہو ہمارا وجود خود لوگوں کے لیے اصلاح کا دین کا ذریعہ بنے معلوم ہوا کہ عمل دیکھ کر بھی عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے اور یہ واضح بات ہے کوئی بہت سمجھانے کی چیز نہیں ہے. کہ کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرا اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جہی ابن عبداللہ ردی اللہ عنہ کہتے ہیں جا انا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ, کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے علیہم اور صوف کے کپڑے انہوں نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے فرآسو قد اصابت ہم حاجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدحالی کو دیکھا کہ فاقے کی حالت ان کو آ گئی ہے فحث الناس على فحت تنسا صدقی آپ نے لوگوں کو ترغیب دی صدقہ آپ نے ترغیب دی لیکن لوگوں کو کے... شاید ان کے پاس بھی نہیں تھا لوگ رکے رہے لوگوں نے نہیں دیا لوگوں کے پاس نہیں تھا گویا کہ دیا نہیں انہوں نے حتی فی ہی. اب یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چہرے میں کے آثار بدل گیا ہے. آپ کے چہرے پر تھوڑا ناراضی کے غم کے اثرات صحابہ نے دکھے قال, ثم بس اسی حال میں صحابہ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں چاندی کے سکے تھے یا چاندی تھا آخر جب وہ اٹھے اور آئیں جب وہ اٹھے اور انہوں نے وہ چاندی کی چھوٹی سی تھیلی لا کے ڈالی اور دی ان کے تعاون کے طور پر تو پھر ان کے بعد آخر دوسرا, دوسرا شخص اٹھا تھا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لوگ اٹھنے لگے جو جس کے پاس تھا وہ دیتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کی حالت بدل کے خوشی کی غصہ بدل کے خوشی کے حال آ گئے۔ آپ کے چہرے پر سرور کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سن في الاسلام سنته حسنه فعملا بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجره شيء جو کوئی شخص اسلام میں اچھا نمونہ قائم کرے پھر اس پر عمل بھی کیا جائے اس کے بعد تو اس کے لیے قطب مثل من عاملہ بحا تو جو کوئی اس کو دیکھ کر عمل کرے گا اس سب کا ثواب اس کو ملے گا ولاسم عجوری اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی ان کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائے گی اس کو دیکھ کے انہوں نے عمل کیا ان سب کا عمل کا ثواب اس کو ملے گا ان کا سواب کم نہیں ہوگا لیکن اس کو دیکھ کر جو آدمی اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے برائی کا نمونہ بنے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس کے بعد عمل کریں یا اس کے رائج کیے طریقے پر عمل کریں تو اس کے لیے ان سب کے برے عمل کا گنا کا اس پر بوجھ ہوگا اور ان کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی ان کا گنا تو ان کا ہے لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے وہ گنا کی تو ان سب کا گنا بھی اس پر لاد دیا جائے گا کیونکہ یہ ذریعہ بنا ان کا اس کو دیکھ کر انہوں نے برائی کی یا اس کے قائم کرنے کی وجہ سے انہوں نے وہ برائی کی کوئی کوئی گنا کا اعلی ایجاد کر لے آدمی اب لوگ اس کی وجہ سے گنا کر رہے ہیں اس سب کا اس کے نام اعمال میں گنا جائے گا امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور حدیث نمبر 1017 ہے اس سے بعد لوگوں نے بداعت کے ایجاد کرنے کا کہا کہ دین میں کچھ اچھا نکالیں گے تو غلط نہیں ہے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا جا سکتا ہے لیکن یہ حدیث کا سیاق آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی نئی چیز صحابی نے نہیں نکالی وہ کیا عمل تھا صدقہ انہوں نے صدقہ کیا صدقہ مشروع ہے کوئی نیا عمل نہیں کیا اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کیا. جو صدقہ اسلام میں مشروع ہے وہی عمل انہوں نے کیا لیکن انہوں نے شروعات کی ایک ثابت شدہ چیز کی اپنے عمل سے اس مجلس میں اس معاشرے میں اس دن پھر اس کے بعد جنہوں نے عمل کیا ان سب کا ثواب ان کو ملے گا تو اس سے بدعت کا یا بدعت حسنا کی دلیل نہیں ملتی ہے بلکہ اس سے دلیل ملتی ہے کہ ایک ثابت شدہ چیز جو مصنون ہے مشروع ہے اگر سماج میں مٹ جائے لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں یا کسی مجلس میں لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی اس پر عمل کرے اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی اس سنت پر اس دین کی بات پر عمل کرنے لگیں ان سب کا ثواب اس کو ملے گا کیوں? اس لیے کہ وہ ان کے عمل کا ذریعہ ایک حدیث سے مزید اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یا سنت سنتی فعمل الناس جو انسان میری سنتوں میں سے کسی سنت پر عمل کریں اور پھر لوگ بھی اس پر عمل کریں کا نہ لہو متل تو ان سب کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا جس نے اس سنت کو مٹنے کے بعد زندہ کیا کی جو زندہ کیا وہ سنت تھی نہ کہ نیا کام نہ کہ بداعت بلکہ اس نے سنت کو زندہ کیا زندہ کیوں کیا اس لیے کہ وہ سماج میں مٹ گئی تھی سماج میں لوگ اس پر عمل نہیں کرے وہ مر چکی تھی گویا اس نے اس کو زندہ کیا اس نے واپس سے لوگوں میں اس پر عمل کیا تو ان کا سواب اس کو ملے گا اور ان کے سواب میں کمی نہیں ہوگی اور آپ نے فرمایات ابتد آبدایت ابتد آبدایت جو آدمی کو ابدا تجاد کریں اور لوگ لوگ اس پر عمل کریں کا علیہ اوزار من بیاہ اس پر جتنے لوگ اس کے بعد عمل کریں اس بداعت پر ان سب کا گنا اس پر ہوگا لائن اوزار عمل شی ان اور اس بداعت پر عمل کرنے والوں کے بوجھ میں سے گناہ میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا یعنی کہ وہ معصوم ہو گیا اور اس پر نہیں وہ بھی گناہ ہیں کیونکہ بدعت پر عمل کیا بغیر تحقیق عمل کیا اور دین سیکھا نہیں اور بدعات کو جانتے ہوئے اس پر عمل کیا لیکن اس نے چونکہ گھڑا ان سب کا گناہ اس پر بھی آئے گا امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر دو اور یہ حدیث صحیح لی غیر ہے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیکی کا نمونہ بنتا ہے تو سب لوگ جو اس پر عمل کریں اس کا ثواب اس کو ملتا ہے اور برائی کا نمونہ بنتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس پر ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم قتل ہوتا ہے کوئی بھی قتل دنیا میں ہوتا ہے تو آدم کے بیٹے پر اللہ کا نا ابن آدم الدم من دما پہ بیٹا جو ہے قابیل اس کے اوپر اس گناہ کا اس قتل کا بوجھ ضرور ہوتا ہے ایک حصہ اس کو ضرور ملتا ہے جس نے قتل قتل قتل کی شروعات کی. قتل کو رائج کیا املن قتل کو, قتل کو سماج میں لایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جہاں نیکی کا نمونہ بنتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ نیکی کرتے ہیں اس کا سواب ملے گا ان سب کا لیکن اسی طرح سے ایک آدمی گناہ کا نمونہ بنتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ شراب پی رہے ہیں, پی رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ان میں ہمت پیدا ہو رہی گنا کرنے کی وہ بھی تو کرتا ہے تو اگر کوئی آدمی ایسا نمونہ سماج میں بنتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ گناہ کرتے ہیں وہ تو خود گنا ہوئے لیکن اس, کے, اس کی وجہ سے ان کی ہمت بڑی اس کی وجہ سے انہوں نے وہ سیکھا اس کی وجہ سے ان کو, ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوئے تو یہ ذریعہ بنا اس گناہ کا ان سب کا گنا اس پر بھی ہوگا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حدیث نمبر بخاری میں حدیث نمبر تین ہزار تین سو پینتیس احادیث الامبیا میں اور اسی طرح سے امام مسلم نے القصہ مول محاربین الآخر ہی اس باب میں اس کو ذکر کیا ہے کتاب میں حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستہتر پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کتنی ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد غلط کام سیکھ رہی ہے آپ کو دیکھ کر آپ کے دوست غلط کام کر رہے ہیں آپ کے گناؤں کی وجہ سے سماج میں آپ کے پاس پڑوس پہ گناؤں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے ہمت پیدا ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر وہ گنا سیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہے آپ کی نیت نہیں ہے آپ نے نہیں چاہا کہ وہ لوگ کریں لیکن بھائی کابل نے چاہا تھا کہ لوگ میرا دیکھ کر قتل کریں اس کی نیت نہیں تھی لیکن اس انسان نے اپنے عمل سے غلط نمونہ قائم کیا لہٰذا اس کے بعد جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے ان سب کا گناہ اس پر ہوگا لہٰذا ہم کو جہاں اپنے اقوال کی اصلاح کی ضرورت ہے وہیں اپنے افعال کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور خاص طور سے دعا کے لیے ضروری ہے کہ کہیں وہ یعنی اپنی دعوت میں اچھے ہوں اور عمل میں برے ایسا نہ ہو بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی کو بھی بہتر بنائیں تاکہ جہاں ان کا قول لوگوں کے لیے خیر کی دعوت بنے وہیں ان کے لیے ان کا عمل بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ایسا نہ ہو کہ ان کا قول تو نبیوں والا ہو اور عمل شیطان والا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سب س... ہم سب کو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائیں ہدایت کا ذریعہ ہم سب کو بنائیں اور لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اقوا اللہ علیہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کرزا شرطہ فرمائے ڈیڑھ گھنٹے تک ہم نے صرف ایک حدیث کی شرح شیخ سے سنی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیثیں کس قدر حکمت کا اور فوائد کا مخزن اور سمندر ہوتی ہیں کہ آدمی گفتگو کرتا رہے تو بھی حدیث کی ساری باتیں اور سارے فائدے خطرناک ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو حکمت سے نواز رکھا تھا اور اللہ نے جہاں آپ کو کتاب دی حکمت دی اور حکمت سے مراد حدیث ہے اور حدیث ساری کی ساری حکمت ہوتی ہے الحمدللہ دعوت کے تعلق سے اور تبلیغ کے تعلق سے بہت سارے اہم اصول اور دعوتیں ہم نے شیخ کی زبانیں سنی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پربر کرنے کی توفیق نہ فرمائے بڑی پیاری حدیث کی من حدیثی مندرال خیر فلاح اجر فائے اور سب سے بڑا خیر توحید ہی ہے تو کیونکہ سارے خیر کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے توحید سے بڑھ کر کی کوئی خیر نہیں ہو سکتا دنیا کی سب سے بڑا خیر ہے یہ لہذا سب سے پہلے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے شرک سے لوگوں کو جائے،, بچائے جائے یہی سب سے عظیم دعوت ہے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی فاط فرمائے آمیر رب العالمین اور آنے والے منگل کو یہاں سعودی عرب کے اندر بخرید ہے بدھ کو ہندوستان میں ہے چونکہ بخرید درمیان میں آ رہی ہے اس لیے اس بار جمعہ کو چھٹی نہیں رہے گی اور آنے والا جمعہ بھی انشاءاللہ شیخ کا درس ہوگا ان شاء تو یہ نہ سمجھے گا کہ عید کی مناسبت سے چھٹی ہوگی یا درس نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اگر شیخ اپنا وقت دیں گے تو انشاءاللہ ضرور درس رہے گا انشاءاللہ شاء ہم شیخ کی حفاظت کے لیے شیخ کی عمر میں برکت کے لیے صحت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بڑی قیمتی دروس ہے علمی دروس ہیں آپ سب خود استفادہ کریں اور اس کو دنیا کے اندر عام کریں لوگوں تک پہنچائیں اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بنے آپ نے حدیث سنی یہی حدیث اسی پر ہماری شے کی گفتگو ہوئی ہے منظ اللہ فلاح میں اسی پر گفتگو ہوئی ہے آپ اگر یہ ہماری جو سائٹ ہے یا جو آئی ڈی ہے اسے لوگوں کے اندر عام کریں گے اور کوئی سنے گا انشاءاللہ شاء اللہ اسے رہنمائی ملے گی اسے دین کی باتیں ملیں گی عمل کرے گا تو آپ کو بھی سو حضر ملے گا آپ گھر بیٹھے رہو گے آپ کے نیکیوں کے دفتر میں نیکیاں لکھتی جائیں گی آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ آپ کے دفتر میں کتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تو الحمدللہ ہمارا ساتھ دیجیے سلط ص کے عقید اور منحص پر دعوت دی جاتی ہے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے اور جو اہم ہے پہلے اس کی بنیاد پر ہمارے یہاں الحمد لوگوں کی دعوتوں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے لہذا ہمارا جز بنے حصہ بنے اور اس طریقے سے کار خیر میں آپ ہمارا ساتھ دیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق جامع جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ